إن الحمد لله نأمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن حيات أعمالنا من يأذي الله فلا مذند له ومن يؤذي فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نعجبه ورسوله أما بعد وإن قيل الحديث كتاب الله وقيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبارك تعالى وتزودوا فإن صير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب قابل احترام علماء اترام زمداران جمشية میره محترم ليني بحيو قابل احترام موارده اللہ رب العالمین نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے انسان کی حقیقی منزل آخرت ہے دنیا میں دنیا ایک وقتی پڑاؤ کی جگہ ہے اور جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ ہمیں ایک لمبے سفر میں ہے اور کسی کا سفر مختصر بھی ہوتا ہے اور اس سفر میں کئی مرحلے ہیں ان مرحلوں کے اعتبار سے انسان کو کی ضرورت ہے جب ایک انسان کسی بھی سفر میں جاتا ہے تو ساتھ میں توشا لے لیتا ہے جو سفر میں اس کے کام آتا ہے ضرورت کی چیزیں چاہے وہ کھانے کی ہو پانی ہو لباس کے اعتبار سے ہو واقعی سفر میں جو چیز لگتی ہے آدمی اپنے ساتھ میں لیتا ہے تاکہ سفر میں دشواری اور جبت پیش نہ آئے اس دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے اور اس سفر میں دنیا کا ایک مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ ہے آخر کا مرحلہ ہے کا مرحلہ ہے ان تمام مراحل میں ایک انسان کے لیے واقعی وہ چیز جو ہر مرحلے میں اس کے کام آئے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ طرح تن اس کو بیان کیا اللہ نے فرمایا وہ اپنا, زادرہ، اپنا ساتھ میں لے رو اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإنَّا خیر الزاد اور آج ہی اپنے سفر میں ساتھ لے جائے تقوا ہے اور وہ چیزیں ہیں جو تقوا کی بنیاد پر ہیں وہ تقو یا اور اے گو اے من دو مجھ سے ڈرو میرا صفوہ اختیار کرو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں نمبر ایک انسان کے لیے زندگی کے سفر میں جو آخرت کی طرف اس کو لے جانے والا ہے اس سفر میں تمام مرحلوں کے اعتبار سے واقعی اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو اس کا تفوا ہے اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتلائی کہ اے عقل مندوں مجھ سے ڈرو معلوم ہوا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالی سے درنے والا جو آدمی جتنا زیادہ عقل والا ہوگا جس کا علم جتنا گہرا ہوگا جس کو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی جس کو اللہ کے عزل اور اس کے مطالبے کا احساس جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ایک انسان جس کو حساب لینے والے کے بارے میں تفصیلی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے حساب لیتا ہے ایسا انسان جب اس کا نمبر آتا ہے تو ڈرتا ہے جو بے فکر ہوتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کیا ہونے والا ایسا آدمی لاپرواہ ہوتا ہے لیکن جو جانتا ہے کہ حساب لینے والے سے میں کچھ چھپا نہیں سکتا حساب لینے والا اگر چاہے تو مجھ کو سزا دے چاہے تو معاف کرے حساب لینے والے سے میں بھاگ نہیں سکتا اس کو میں رشوت دے کے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں سکتا اس سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا جب اس طرح سے اگر آدمی واقعی جانتا ہے تو پھر اس کو واقعی حساب کا ڈر ہوتا ہے اے عقل والو اللہ سے ڈرو اس کے بات معلوم ہوتی ہے کہ عقل کا ہے تقواہ عقل مندی کا تقاضا ہے ایسی عقل کچھ فائدے کی نہیں جس میں تقواہ ہے ایسی عقل انسان کے کچھ کام نہیں آتی جو انسان کو اللہ کا ڈر نہ دے آپ دیکھیے ایک آدمی گاڑی چلانے والا اگر اس کو ڈر ہوتا ہے تو صحیح گاڑی چلاتا ہے لاپرواہی سے گاڑی چلاتا ہے ایکسیڈینٹ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے ضروری ہے زندگی کے سفر میں راستے کے سفر میں में। کے سفر میں یہ ڈر انسان کو بے احتیاطی سے بچاتا ہے یہ ڈر انسان کو بچاؤ سکھاتا ہے اور انسان کے لیے ضروری اس لیے کہ زندگی میں دنیا کے امتحان میں سفر میں قدم قدم پر شیطان اور نفس کے دھوکے اس کے سامنے آنے والے قدم قدم پر سماج کے فتنے اس کے سامنے آنے والے ہیں مال کا فتنا ہے اولاد کا فیتنا ہے سماج کا فتنا ہے دشمنوں کا فتنا ہے دنیا کی زیب و زینت ہے رنگینی ہے محلت ہے زندگی خود ایک آسمان کا فتنا ہے ان تمام فتم میں آزمائشوں میں پاک ہونا بڑا مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس کو آسان کرے اور یہ آسانی کب ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے دل میں ذمہ داری کا احساس ہو ذمہ داری کا احساس کیا ہے ایک انسان کی وہ صلاحیت جس سے اس کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس رہے یہ ذمہ داری ہے آدمی کو ذمہ داری کہتے ہیں ذہن میں کیا آتا ہے بیوی بچوں کی ذمہ داری بچوں کی فیس بھرنا ہے بیوی کے لیے ذریات پوری کرنا ہے گھر کھانا پینا یہ اصل ذمہ داری یہ نہیں اصل ذمہ داری ہے کہ ایک انسان جنت کی تیاری کرے جہنم سے بچنے کی تیاری کرے اللہ کے جو حقوق اس پر آئے ہیں اللہ کا جو حق اس پر ہے اس حق کو ادا کرنے کی وہ فکر کرے اصل ذمہ داری یہ ہے باقی جتنی مخلوق کی ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے طے ہے پہلا حق اللہ کا لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان متقی ہو اس کی زندگی میں تقوا ہو اگر زندگی میں تقوا نہ ہو تو پھر عقل مندی مقر و فری بن جاتی ہے اس کو یاد رکھیں ہر انسان کو اللہ نے عقل دی انسان کی عقل حکمت کب بنتی ہے جب اس میں تقوا ہو لیکن یہی عقل مکرو فریل اور سیلے باغی اور ہر قسم کی شافل اور اس طرح کی ساری چیزیں اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہیں جب عقل تکوا کے عاری ہو جائے وہ مکاری بن جاتی ہے لہذا انسان کے عقل کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل تقوا کے تابع ہو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنے مفادات انسان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ڈر اس کو روک دیتا ہے ظلم ستم پرے گزر رہے اور ہاتھ ڈالا درمیان سے وہ گیلا نکلا اوپر سوکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ کیا ہو گئی تھی تھور سب بھیگ گیا تھا تو میں نے اوپر سے کیا کیا تھوڑا سوکھا نہ ڈالا تاکہ اوپر سے سوکھا دکھائی دے بھجے گا بے سو صلی اللہ نے کرنا نہیں سمی جو ہم کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ایسی اصل کوئی فائدے کی نہیں جس نے دھوکا ایسی عقل مندی عقل مندی ہے نا اوپر سے سوکھا سوکھا نیچے سے گیلا مال لکھے گا یہ تجارت کی عقل مندی ہے جو آج چل رہی ہے آج دنیا میں یہی عقل مندی کام آتی ہے بہت سیرت انسان ہو اور جو بہت سچا ہو امانتدار ہو اور بہت ہی متقی پرہیزگار ہو تو مارکیٹنگ میں تو کوئی نہیں بھیجے گا مارکیٹنگ کی فیلڈ میں یہ فیل ہے لیکن وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہو دھوکہ دے سکتا ہو صحیح کو غلط غلط کو صحیح کر سکتا ہو بیوقوف بنانا جانتا ہو مارکیٹنگ میں سب سے آگے کی فیل کی گاڑی پہ بیٹھے گا سب سے آگے بیٹھ سکتا ہے تجارت یہ بن گئی ایسی عقل مندی کوئی کام کی نہیں جو تقویٰ کی روشنی سے منور نہ ہو تقویٰ کے نور سے منور نہ ہو ایسی عقل مندی کوئی کام کی نہیں وہ عقل مندی اللہ کو پسند ہے جس میں تقویٰ ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کتاب کس کی سے کیا اہل عقل سے یا الی الالباب اے اصل والوں پتخون پتخون یا الی الالباب مجھ سے ڈرو اے اصل والوں واقعی عقل مندی کیا ہے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا بنے یہ عقلم مندی نہیں کہ اللہ سے بے قوف ہو کر حلال و حمل کو ایک کرنے لگ جائے یہ عقل مندی نہیں ہے کہ دنیا کی زیب و وزینت کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دے اللہ کے حکموں کو توڑ دے یہ عقل مندی نہیں ہے یہ بے وقوفی ہے. سب سے بڑی ناداری ہے سب سے بڑی ناداری لہذا کیا ہے اور تقوی کی فضیلت کیا ہے اور ستوا ہمارے اندر کیسے پیدا ہو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بنیادی چیز یہ بنیادی چیز تقویٰ کے بغیر نجات نہیں ستوا کے بغیر کامیابی نہیں لہذا تقویٰ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے آئیے اس گفتگو میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی چیز تقویٰ ہوتا کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیب سے معلوم ہوتا ہے کہ سقوا آدمی کے دل میں ہوتا ہے آدمی کے سینے میں ہوتا ہے اس لیے ایک حبیب میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اور آپ نے خبر ہی سدا تما آپ نے تین مرتبہ یہاں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا سقوا یہاں ہاں، ہاں، ہاں ہاں ہوتا ہے تو آدمی کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے آدمی کی زبان پہ نہیں کہ ایک آدمی بڑی بڑی تقویٰ کی باتیں کرے یہ تکوا نہیں تقویٰ کی دلیلیں بیان کرے تقویٰ تقوی کے بارے میں کہ لوگ بہت بگڑ رہے ہیں گناہ بڑھ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے باتیں آدمی بہت کرتا ہے سماج ہمارا بگڑتا چلا جا رہا ہے دیکھو نوجوانوں کا حال کیا ہے اور جو جاب پہ جا رہے ہیں ان کا حال کیا ہے اور اپنے بے فبدہ ہو آدمی بولتا ہے بولنا تقوا ہے کہاں ہے یہاں آدمی کے دل میں تفوا ہوتا ہے ہاں ان کا اظہار کی زندگی میں ہوتا ہے لیکن اصل ڈر کیا ہے ادھر کے نبی صلی اللہ علیہ جیسا بھی آدمی کے سینے میں آدمی کے جسم میں گو تھا ٹکڑا ادا سر حق سلح جیسا بک لو اگر وہ اس کا صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے وہ ادا فٹ فسل جیسا بک اگر اسی میں بگاڑ آ آدمی کا پورا وجود بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے وہ جو حصہ ہے وہ آدمی کا دل ہے دل کا بگاڑ انسان کے بگاڑ کا پہلا قدم ہوتا ہے پہلا رسہ جہاں سے انسان کی زندگی میں بگاڑ آتا ہے وہ دل کی زمین ہے پہلے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کون سی زمین دل کی زمین پھر اس زمین پر بگاڑ آتا ہے آپ اتارے پتا دار سارا بگاڑ ساری برائیاں ساری گندگیاں کہاں آتی ہیں پہلے آدمی کی سوچ میں آتی ہیں پھر وہ زندگی میں آتی پھر سماج میں آتی ہے تو اگر یہ صحیح ہو جائے سارا سماج صحیح اگر یہ بگڑ جائے سارا سماج بگڑ جاتا ہے لہٰذا انبیاء دلوں کی اصلاح سے شروعات کرتے ہیں دلوں کو صاف کرتے ہیں دلوں کی اصلاح اگر ہو جائے تو سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے دلوں میں بگاڑ باقی رہے تو سماج بگڑتا چلا جاتا ہے آپ سفائی آندولن کریں اصل دل کا بجاغ ہے آپ نے ہاں ہاں کی کیا یہاں پھر واقعی ہے کیا تقوا واقعی کیا چیز قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا خدا دل مستفی قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقواہ والے ہیں یہ منطقی جس میں اس کو متقید قرآن سے واقعی ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس کی نعمت اور اللہ نے فرما قرآن ہدایت ہے مستقین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں متقین کون ہیں تخوا والے کون ہیں کہتے ہیں المؤمنین مستقی وہ ہے جو سے بچتے ہیں اور میری فرما برداری کا اہتمام کرتے ہیں ہے کون جو شرک سے بچے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے خالی ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے ڈر کی اصل ہے لیکن ایسا ڈر جو بچنے والا بنائے ایک آدمی چلا ڈرتے ڈرتے پھر معلوم ہے اللہ جلف نے ڈالتا کہ جہاں بنا کیا فائدہ تیرے ڈرنے کا فائدہ کیا ڈر جب معلوم نہیں اللہ تعالیٰ پیرب بہت حقیبت کرنے والا اکثر دیکھیے کیا کرتا اللہ معاف کرے زبان میری پکڑ کے بولتے کیا ہوتا ہے اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ہے بلانے کی لڑکی بھاگ گئی بولنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ہے کیا ہے آدمی یہ سکوا تقوی دل میں ہونا چاہیے اور اس کا اظہار عمل کی صورت میں زندگی میں بھی ہونا چاہیے اسی لیے کہتے ہیں المفین کون ہے سب سے پہلے بچنے کی چیز ایک آدمی ساری چیزوں سے بچے اور سے میں بچے کیا فائدہ ایک آدمی سارے گناہوں سے بچ رہا ہے سے میں بچ رہا ہے کیا فائدہ سب سے پہلی چیز جس سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے اس لیے تقوی کے معنی میں بچنا ہوتا ہے تقوا کے معنی میں دو چیزیں بنیادی ہیں ایک ڈر اور دوسرے اطنا ایک خوف ڈر اور دوسرے بچنا ڈر کے بچنا ڈر کے بچنا جب آدمی ڈرتا ہے تو بچتا ہے ایک آدمی کچھ پانی اٹھا کے پیرا بہت بنی ہے خبر نہیں بالکل اٹھایا پینا چاہتا ہے ایک گرمی ہے ٹھنڈا پانی ہے پینا چاہتا ہے کوئی آدمی اس کو بولے زہروں سے پیے گا وہ اب پیاز لیکن زہر پیئے تو کیا ہوتا اس کو معلوم سارے منظر ذہن میں گھوم جائیں گے زہر پینے والے کو کیا ہوتا ہے تو وہ جو ڈر ہے اب کیا کرے گا گلاس رکھ دے گا وہ جو ڈر ہے نقصان کا اس نقصان کے ڈر سے ان چیز سے بچنا جس سے وہ نقصان ہوتا ہے اس کا نام تقوا ہے تو تقوا کا ایک پہلو قلبی ہے اور تخوا کا ایک پہلو عملی ہے एक दिल का पहलू है उसका डर, उसमें डर होना चाहिए इसलिए बचेगा कब जब डर होगा किसी भी नुकसान से आदमी को बच्चा कब है जब उसका डर, डर नहीं हो तो बच्चा देखिए आप पंखे में हाथ डाल रहा है आग में हाथ डाल रहा है बिल्ली से खेल रहा है अब बिल्ली से पहली मरतबा हाथ डाला उस पर अब बिल्ली ने काटी अब उस बच्चे को फिर बिठा हो उसके पास अब बच्चा क्या करता है دلی کا ہاتھ اس کا کریں گے تو چنتا ہے نہیں بولتا اب اس کی طرف ہاتھ آپ پکڑ کے بڑھاؤ گے نہیں بڑھائے گا کیوں اب ڈر بیٹھ گیا دل میں تو ڈر کی وجہ سے اب ہاتھ نہیں آگے کرے گا آگ نے ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال گیا اب اس کے بعد وہ تو کیا اس کا اب ہاتھ ڈالے گا آدمی بچتا ہے تو ایسا کس کام کا جس میں بچاؤ اس لیے حریف میں کیا ہے لا منجواحدین من ایک مومی ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ہے وہ تجربے سے سیکھتا ہے وہ بچتا ہے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ایک پہلو ڈر کا ہے کہ اللہ سے ڈرنا کہ اللہ پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے جہنم سے ڈرنا سزا سے ڈرنا दिन کے احوال سے اس کے ہول سے ڈرنا یہ ڈر اس کے اندر ہو اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے اسباب سے بچنا مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا اس کے اسباب سے اس کے ذرائع سے جو اس مصیبت تک پہنچاتے اس سے بھی کیا کرنا بچنا جیسے کسی آدمی کو مثال کے طور پر گاڑی چلا رہا اب یہاں سے بھی رستا جاتا ہے یہاں سے بھی جاتا कोई आदमी बोले भाई ये भी रास्ता जाता है वो भी जाता है लेकिन ये रास्ते होते मारते कभी मार भी डालते रास्ता अच्छे गाँव से होते जाता कोई सताता नहीं बल्कि कोई आदमी गाड़ी रुका तो उसको खाना भी देते है लेकिन ये रास्ता कैसा है इस रास्ते से जाएंगे हाँ पहले अंडा फेंकते बाइक से पूरा अंडा गाड़ी फिर रोकना पड़ती दिख रहा नहीं सोचने के लिए जब रुकता तो फिर क्या करते आगे बंदूक लगा के चाकू लगा के पर पैसे ले लेते कपड़े भी उतार अब इसको मालूम पड़ा अब क्या ये डर उसके पैदा होगा हाँ कपड़े वपड़े पैसा सब जाएगा गाड़ी भी जाएगी अब क्या करेगा बहुत डर गया फिर भी जाएगा असलमंद है नहीं अब उसको छोड़ के अब इधर से जाएगा तो जो मुसीबत सामने है مصیبت سے بچنے کے لیے اس راستے سے بھی بچنا اس کا نام تخوا ہے کیا آدمی ڈرے تو بقوب آ گیا اللہ جہان سے بچا بھی ڈرنے کا دیر تو پھر گھر پہ جا کے پھر میں دیکھ رہا پھر گھر پہ جا کے بیوی بے پردہ ہے پھر بے نمازی بچے کیا فائدہ تیری जिंदगी में ڈر تو है, है, है लेकिन डर के बाद جو جس سے تو ڈر رہا ہے اسی کا بیٹھا اسی راستے پہ چل رہا ہے تو تخوا کا ایک پہلو ڈر ہے لیکن ایسا ڈر کچھ فائدے کا نہیں جس کے ساتھ اس چیز سے بچنے کا اقدام نہ ہو اس کو یاد رکھیں تو یہاں کہتے ہیں کہ اللہ یتقون یہ جو شرک سے بچتے ہیں شرک ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور صرف ساری ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے کنفرم करने کرنے والا ہے کوئی ایسی چیز جو ایک دم پکا ہلاک کرنے والا ہو کیا ہے ہاں باقی گنا ایسے ہیں کہ اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے وہ اب मा معدون نظارے کلیم ہی اچھا اللہ جس کو چاہے گا صرف سے کمتر گنا کو معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں یعنی اس میں جہنم یقین تو اس بچتے ہیں اور اور میری برداری کا اہتمام کرتے ہیں امام صاحب نے تو یہ تقویٰ ہے. اسی طرح سے اللہ کی حرام کی بھی چیزوں سے بچنا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر دی یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ان کو بتا دیا ہے ان سے بچنا تقوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اعبد النام اللہ کے کی حرام کی بچ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا اللہ نے کیوں پیدا کیا عبادت کے لیے لیکن اللہ کی عبادت کا کمال درجے میں حق, حق آدمی کیسے ادا کر سکتا ہے تغوا کے ذریعے گناہوں سے بچ کے اللہ کی منع کی چیزوں سے بچنا یہ یہ بہت مطلوب ہے با اوقات ہوتا کیا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن گناہوں سے بھی بچ رہا ہے تو یہ متقی نہیں ہو سکتا ہے متقی بننے کے لیے جہاں نیک امال کرنا ضروری ہے وہاں حرام کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے آپ روزہ رکھیں لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں کر رہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، غیبت نہیں توڑ رہے تو ایک آدمی نیک عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ حرام نہیں چھوڑ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ بھی ضائع ہو رہا ہے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ جو آدمی جھوٹی گواہی اور جھوٹی مطابق عمل نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑے یعنی ایک آدمی نیک ضروری ہے کہ وہ گنا کو چھوڑنے والا بھی بنے اور یہ اصل امتحان بنیادی امتحان تو یہی ہے انسان کا دنیا میں اصل امتحان ہے آپ دیکھیے جنت میں اللہ تعالی نے کیا کیا تھا آزم علیہ السلام کو کہا وکلا تما جنت میں تم خوب او پیر ہو کے لذت کے ساتھ کھاؤ یہاں سے جاؤ اللہ لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا پر مکون ابال نہیں وہ نہ غالبوں میں سے ہو جاؤ گے جنت یہاں وہاں سے کہیں سے بھی پوری آزادی ہے کوئی منع ہی نہیں جو کھانا ہے جہاں سے کھانا ہے جتنا کھانا ہے کھاؤ کوئی روک ٹوک نہیں لیکن یہ ایک پیڑ ہے اس کے کھانا درکنا اس کے قریب سے مت جانا تو اللہ نے اس ہے اب چیتان نے کیا کیا ارے یہ تو بہت کھایا پرین یہ بہت زبردست پیڑ ہے اس میں سے کھا اصل تو یہی پیڑ ہے اس میں سے کھا پرشتہ بن جائے گا اس میں سے کھا بادشاہ بن جائے گا تو پرشتے نے انگلش نے کیا کیا آج ہمارے سلام کو دھوکہ دیا جھوٹ ہونے والا الٹا ہے لیکن بتایا کیسے اس کو بنا کے آدم مرے شراب میں کھایا بیوی نے بھی کھایا نتیجہ کیا ہوا لباس اتر گیا اور جنت سے نیچے اتر آئے لباس بھی اترا اور خود نیچے دنیا میں اتر کے آنا پڑا پتکو نامی مبادی جو رات کی زندگی ہی رہے تو اس سے محروم ہوگی یہ انسان کا امتحان ہے جس سے منع کیا اس سے رکو نئی جنت سے محروم ہو جاؤ گے کیسے؟ جیسے تمہارے ماں باپ محروم ہو گئے جس سے منع کیا ہے اس سے رکنے میں انسان کی کامیابی ہے اس کا نام فخوا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا عرت کے اللہ نے جن جی چیزوں کا حرام کر دیا یہ نہیں کرنا اس سے بچ اس کے کرنے سے بچ مت کر اس کو، کیا ہوگا؟ کردن تو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا نیک اور عبادت گزار بندہ بن جائے گا لہٰذا بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عبادتی مراسم ادا کر لیتے ہیں پانچ ٹائم کی نماز ہے لیکن بینک کا انٹرسٹ بھی آنے دو پانچ ٹائم کی نماز برابر پڑے گا لیکن باہر جا کے سگریٹ تمباکو بیڑی اور گسخہ ساری چیزیں ٹائم تو ٹائم برابر ہے تو ایک آدمی ایک طرف تو عبادت کی امور کر رہا لیکن دوسری طرف حرام کی زندگی میں ہے وہ نہیں نکل رہا ہے تو ایسی عبادت ایسی عبادت کمزور ہے اور یہ آدمی عبادت کر کے بھی مستفی کی مستقی واقعی کب بنے گا جب منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑے گا کیوں اس لیے کہ وہ اس کی چاہت ہے اور اللہ کی چاہت ایک یہ چھوڑے اب دو چاہتوں میں سے ایک کو ہے میری چاہت جو بھی خواہش اس کو ہو رہی میں کروں اللہ کی چاہت مت کر یہ امتحان ہے اپنی چاہت پوری کرتا یا اللہ کی چاہت پوری کرتا اپنی پسند کے لیے کوشش کرتا یا اللہ کی پسند کے لیے کوشش کرتا اللہ کے لیے اپنی چاہت کی قربانی دیتا یا نہیں کیونکہ جنت کیا ہے جنت میں کیا ہے لا ایسا اون پی اس میں جو یہ چاہیں یہ وہ سب ملے گا وہ پانے کے لیے یہاں چاہت کی قربانی دینی پڑے گی جو چاہیے وہ ملے گا ایسی زندگی چاہیے ہاں تو پھر دنیا میں ایسا مسجد جیسا جنت بھی جیتے ہیں یہاں کی جنت چاہیے تو یہاں کی ملے گی وہاں کی چاہیے تو وہاں کی ملے گی وہاں کی جنت کیا ہے جو چاہے ملے گا ٹھیک جام ایسا نہیں آدمی کیا کرتا ہے دنیا میں है چاہے سب چاہیے ہر چاہ پوری کر لیتا ہے نہیں صرف لیتا اسی لیے حدیث میں کیا ہے جنت القافر دنیا مومن کے لیے پیچھا کافی جہاں جو آ کر نہیں مانتا ہے اس کو چاہیے بھی نہیں नहीं انکار پہ پڑا ہوا ہے اس کو سب یہاں چاہیے تو یہاں مل گیا اس کو جیسے آدرت میں جنت میں ہوگا یہاں اس کی چار سے وہ جی لیا مومن ایسا نہیں جیتا ہے وہ کیسا جیتا ہے جیسے کوئی قید خانے میں ہو جس میں اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں مجبوری میں جیسا اس کو روکو میں ویسا کرنا پڑتا فرق اتنا ہے کہ قید خانے میں اس کی مرضی نہیں ہوتی اور اس کو پسند بھی نہیں کرتا لیکن مومن اس کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے حکموں کا پابل بھی یو آمد تھے کیا اللہ نے ایسا نہیں بولتا ہوتا شراب مت بھی ہاں بالکل اللہ نے بتایا تو صحیح بتایا میرا فائدہ اسی ہے کہ میں وہ نہ کروں جس سے اللہ نے منا کیا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے چاہے وہ فیصلے تقدیر کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے کسی فیصلے سے ناراض نہیں وہ اپنے آپ کو جب بچاتا ہے تو ناراضگی کے ساتھ نہیں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو ناراضگی کے ساتھ نہیں واقعی بندگی کیا ہے واقعی بندگی کیا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر اس کے مطابق جینا اے غلام کون سا ہے مالک نے کہا ذرا وہ لے کر آ ٹھیک ہے مالک باہر نکلا گالیاں دیتے جا رہا کھاتے سے اٹھا کے بھیجا ایسا مالک کسی کو نہ لے اور گالیاں دیتا ہوا لانتیں کرتا ہوا اس کے لیے اس دل میں نفرت رکھتا ہوا جا رہا ہے لیکن موقع پورا کیا مالک سمجھ رہا ہے کتنا سامنا بردار ہے کھانا چھوڑ کے میرے لیے گیا لیکن اس کے دل میں کیا ہے نفرت ہے مالک کے لیے مومنی ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ نے فیصلہ دیا اس کی چاہت چاہیے ہر بھی اللہ سے نہیں میرا رب اگر مجھ کو کہے میں اپنا کھانا صبح سے شام تک چھوڑ دوں گا میرا بھلا اسی میں اللہ کے لیے حرام کہا حرام میں حرام بھی چھوڑ دوں گا اگر اللہ کہ مزاح اسی چیز کا تو سب اللہ کا حکم میرا اللہ جو بتائے گا میں کروں گا میرا بھلا اسی میں چاہے سمجھ میں آئے یا میری سمجھ میں نہ آئے اس کا نام تکوا ہے رضا مندی کے ساتھ اپنی چاہت کو چھوڑنا اللہ کی حافظ کتنی بھی اندر سے چاہت ہو اللہ نے منع کیا رک جانا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا بھلا اسی میں ہے اس کا نام تکوا ہے اس کا نام تکوا ہے تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ایک آدمی اگر حرام سے بچتا ہے یہ آدمی مستفیق تو تقوا کے دو پہلو ہیں ایک اللہ سے ڈرنا برے انجام سے ڈرنا اور دو اس کے وسائل سے جو اس برے انجام تک پہنچاتے ہیں بچنا یہ دو چیزیں تقواہ ہیں آئیے دیکھتے ہیں تقوا کی وغیرہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے بندوں کو تقویٰ کا حکم دیا ہے اس اعتبار سے تقویٰ ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا اللہ برماتا ہے یا الناس اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو تو اللہ نے اس کا حکم دیا سارے لوگوں کو معلومات کہ سارے بندوں کے لیے اللہ سے ڈرنا اور تقویٰ اختیار کرنا فرض واضح اسی طرح سے اللہ نے خصوصاً ایمان والوں سے کہا یادین اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو ویسے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے تو اللہ سے ڈرو تو اللہ نے جہاں عام بندوں کو حکم دیا وہی ایمان والوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرے افسوس کی بات یہ ہے کہ توحید پر آنے کے بعد ایک توحید والا بندہ بے فکر ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالی اس سے چاہتا کیا ہے ایمان کے بعد وہ بے فکر ہو جائے یا ڈرے ہمارا ہاتھ الٹا ہے اب ایمان آب میرا صحیح ہو گیا اب بے فکر ہو گئی اب تو زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ پہلے تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ابھی جیب میں تیرے پاس کچھ ہے اب چور تیرے پیچھے لگے گا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو چوری کا ڈر ہے نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں چور دے پیچھے لگے گا تو کیا ملے گا اس کو کچھ نہیں لیکن اس کے پاس بہت قیمتی چیز ہے اب اس کو ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے چھلنا جائے اب اس کو پہچان ہوئی اللہ کی اب اس کو معلوم پڑا آخرت نے کیا ہے اب اس نے ڈرنا چاہیے جو نہ اللہ کو مانتا نہ آخرت کو مانتا وہ نہ ڈرے تعجب کی چیز نہیں لیکن جو اللہ کو بھی مانتا ہو آخرت کو بھی مانتا ہو یہ نہیں ڈرتا یہ تعجب کی چیز تو اللہ نے فرمایا یا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اہل ایمان پر لازم ہے اللہ کی طرف سے ایک پرخوا صرف دونوں حالتوں میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ مسجد میں ایک دم متقی اور بازار میں ایک دم گالی گلو چوری ملاوٹ تھا ہاں سب کچھ اور مسجد میں کیسا لہٰذا تو مسجد میں دیندار لیکن بازار میں دیندار نہیں اور گھر پہ ایک دم خطرناک بازار کے اندر کون سار گھر کون؟ فران میں کون پھر اور مسجد میں کون مسجد میں ایک دم دیندار ولی اللہ ایسا نہیں ہونا ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا وہ سی کبھی تک موا رٹائر میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی خاص وصیت اور تاکید کرتا ہوں کہ امرک و الانیتی اپنے چھپے ہوئے حال میں بھی اور کھلے ہوئے حال میں بھی دونوں حالتوں میں چاہے تو لوگوں کے درمیان ہو چاہے تو اکیلا ہو اجالے میں ہو اندھیرے میں ہو پبلک میں ہو پرائیویٹ لائف میں ہو ہر حال میں اللہ سے دفتر ہے لوگوں کے درمیان مستقی بننا بہت آسان ہے اس لیے کہ آدمی اس سے مت بھی ہو سکتا ہے اس نے آدمی کو عزت دی نہیں ہے لیکن اکیلے میں مستقی ہونا یہ واقعی مومن اور مخلص کا کام ہے یہ اخلاص ہے جو آدمی کو اکیلے میں بھی مستقی بناتا ہے ورنہ اکیلے میں عموماً آدمی وہ تقوا یا وہ حالت کا نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے یہ بھی ریا ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان ہو لیکن اکیلے نہ ہو۔ تقویٰ کا کمال اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے ہو وہ تقوا والے تو اسی کا بھی امریکہ نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے حدیث کس امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث اسی طرح سے آپ نے فرمایا اب تقلا ہے سنا کن تو جہاں کہیں اللہ سے ڈرتا رہے کسی بھی حال میں ہو کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے مال میں ہو کہ آدمی چاہے में میں ہو اندھیرے میں ہو بازار میں ہو گھر میں ہو آدمی اللہ سے ہر حال میں ڈرتا رہے اور تقوار کی روس کو ترک نہ کرے ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے درمیان تو بہت پابند لیکن ساری پابندیاں ہو جائے اگر وہ گھر میں چلا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ, یہ ترمیری اور ابوداؤ نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے تقویٰ کے بارے میں اس کی عظمت یہ ہے کہ عبادات کا حاصل تقویٰ ہے عبادات کا مقصود تقویٰ ہے اللہ نے بہت ساری عبادات اس لیے لازم کی ہیں کہ آدمی میں بچنے کا مزاج بنے اس کو تقویٰ تقویٰ سمارا تقویٰ ایک اعلیٰ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرماتا ہے یا من قبلكم یادینا تم اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلو پر فرض کیے گئے تھے یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے تاکہ تم تقوا شعار بن جاؤ تاکہ تم اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ روزے پک کرنے کی حکمت کیا ہے روزے کیوں برف کیے گئے کیوں اللہ تکلیف میں ڈال رہا ہے صبح سے شام تک کھانا نہیں پینا نہیں سے دوری کیوں تاکہ تمہارے اندر بچنے اور رکنے کا مزاج پیدا یہ مزاج بہت ضروری ہے کوئی بھی گاڑی بریک مارے بریک لگنا ہے کہ نہیں کوئی آدمی بولے گا گاڑی ہے، اس میں بریک لگتا نہیں बल्कि ब्रेक मारे तो एक्सीटर और आगे भागती गाड़ी कोई आदमी सरी देगा ऐसी गाड़ी नहीं बोले आपको कैसी चाहिए गाड़ी एकदम फास्ट गाड़ी चाहिए अच्छी बात है बहुत तेज गाड़ी आपको चाहिए तो ऐसी तेज गाड़ी देता हूँ कि आप एक्सीटर की दबाओ तो भी दौड़ेगी और ब्रेक दबाओ तो भी दौड़ेगी दौड़ेगी दौड़ेगी बोले भाई ऐसी गाड़ी हमको नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए भाई आपको बोल रहे गाड़ी दौड़ना चाहिए कभी रुकना नहीं चाहिए ऐसी बंद पड़ने वाली रुकने वाली गाड़ी नहीं चाहिए नहीं भाई कभी रुकना भी पड़ता है सामने से अगर भैंस आ गया तो सामने से कोई इंसान आ गया बच्चा आ गया दूसरी गाड़ी आ गई दीवार आ गई पेड़ आ गया क्या चलते रहे कभी रुकना भी पड़ता है जिंदगी में ऐसी गाड़ी कोई आदमी नहीं जो सिर्फ ब्रेक नहीं दबाए ब्रेक दबाए तो रुकती ही ब्रेक अच्छा होना चाहिए आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों से लिखा होता है मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक है लॉरी लिटरेचर जिसको बोलते हैं मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक यानी दिल का ब्रेक जो है सबसे भारी ब्रेक क्यों दिल में ब्रेक अगर नहीं है तो आदमी ब्रेक दबाता ही है और भगा भगा और एक्सीडेंट हो हर आदमी जानता है कि जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता है उसका एक्सीडेंट कन्फर्म है ऑफिशियली कन्फर्म है उसका एक्सीडेंट होता لہٰذا تکوا اگر نہیں ہے تو جہنم میں جانا کنفرم ہے کیوں کیونکہ تکوا ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے روکتا ہے گناہ سے نہیں روکے گا آدمی جہنم میں جائے گا اس لیے کہ گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں نیکی جنت میں لے جاتی ہے گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لیے بریک ضروری اور اسی بریک کا نام کیا ہے تکوا ہے اب جس کی جس کے پاس تکوا نہیں ہے اس کی گاڑی میں بریک نہیں ہے گاڑی کیا ہے کھائی آئے گی تو بھی رکے گی نہیں کتنے لوگ کیا بولتے ہیں کوشش کرتا گنا تون پہ پاؤں پیسل جاتا نوجوانوں کو آپوچی نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں نہیں ہوتا تجارت کرنے والے مارکیٹنگ والے جھوٹ بولنے کے بارے میں نہیں ہوتا خواتین ایک دوسرے کی خیر خواہ اور بھلائی بس نہیں ہوتا, ہوتا۔ دو عورتیں آز بازو بیٹھے اور نہ کریں یہ خود ایک عجوبہ ہے دونوں اللہ کی ولی دو عورتیں آپس میں بیٹھے مرد خوش نہ ہو مرد بھی آج کل بہت کرتے ہیں۔ تو ایک انسان کے لیے بچنا گناہ سے مشکل کام ہے جب تک کہ تقوا کی صفت سے آراستہ وہ نہ ہو تب تک یہ گنا سے بچنا بہت مشکل ہے لہذا اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے اتنے پرو کیے گئے تاکہ تمہارے اندر کنٹرول کرنے کا مزاج بنے اپنے آپ کو دیکھیے دنیا میں ساری چیزیں انسان کنٹرول کر رہا ہے پیس اور ادھر ادھر پہلے صرف گھوڑا گاڑی اس کو کنٹرول کرتا تھا آج کیا, کیا کنٹرول کر رہا ہے روبوٹ بنا رہا ہے اس کو کنٹرول یہاں سے بیٹھ کے آسمان میں چیزیں کنٹرول کر رہا ہوں بڑی بڑی مشینیں کنٹرول کر رہا ہے انسان کا کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ برے حالات ہو گئے حالات بگڑ رہے کیوں جب اتنا کنٹرول انسان کے پاس ہے تو انسان ترقی یافتہ ہونا چاہیے دنیا ایک دم سب خوشحال ہونا چاہیے جتنی ترقی ہوتی جا رہی اتنی خوشحالی کم پر ہوتی چلی جا مشینوں کی ترقی اس کی ترقی سار ہوتے جا رہا لیکن سماج ہمارا بگڑتا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ سب چیزیں کنٹرول میں ہیں حضرت انسان کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اس کو کون کنٹرول کرے گا اگر یہ کنٹرول میں نہ رہے پہلے تلوار سے اور چوری سے ایک آدمی کو مارتا تھا اور بٹن دبا کے نیوکل ویپن سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار ڈالے گئے پہلے بے حیائی کہیں جا کر کسی کونے میں ہو گئی تھی آج ویژن کے ذریعے سے گھر گھر تک بے حیائی پھیل رہی ہے ٹیکنالوجی ترقی یافتہ ہو گئی لیکن انسان بگڑا ہوا ہے تو اس ٹیکنالوجی کے بگاڑ ترقی اور انسان کے بگاڑ کو جو دیا جائے بگاڑ اور زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہو گیا یہ ننگاپن کہیں جا کر خواہشہوں کی جگہوں پر خاص طور پر ہوتا تھا آج وہ ننگاپن کیا ہے ہر آدمی کے گھر میں پہنچ چکا ہے اور تاج دینے کے باپ بیٹی بیٹا ماں بہن بہو سب مل کے ایک ساتھ بے حیائی دیکھ رہے ہیں آج یہ حال ترقی تکوا نہیں تو یہ, یہ مصیبت سے تکوا لا تکوا بہت ضروری ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے جو آدمی گنا سے بچنے کا اور گناوں سے بچنے کے اعتبار سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا ہے یہ, یہ کون ہے یہ مجبور آدمی ہے یہ بے بخش بے سارا ہے یہ آدمی کون ہے یا اس, کو, اس کا کوئی پرانے حال نہیں اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے آپ دیکھیے ایک گھوڑا ہے ایک جو ہے جانور ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے لوگ اس پہ بیٹھتے اس کو بنا مانتے ہیں آدمی کا اپنے پر کنٹرول نہیں کیا پائے گا یہ آدمی غلام ہے, یہ آزاد نہیں ہے یہ آدمی آزاد نہیں یہ غلام ہے کس کا غلام ہے خاصا کا غلام ہے نف کا غلام ہے لذتوں کا غلام ہے شہرتوں کا غلام ہے ایسی غلامی کیا خوبی آدمی غلام بنے کس کا بادشاہ آدمی غلام بنے نف ذلت کی چیز کوئی آدمی کہے تم کس کام کرتے ملے, میں چپراسی کام کرتا ہوں چپراسی کا کیا ملے, گی اس کو؟ ملے, گی؟ ملے گی یہ کوئی جاب چپراسی خود چپراسی ہوگا تو چپراسی کا بھی چپراسی چپراسی کا اسٹنٹ کیا عزت ملے گی لیکن ایک آدمی کہے میں بادشاہ کا غلام ہوں کیا بادشاہ کا غلام ہے یہ کیا ہے है بڑا حالانکہ غلام ہے لیکن غلام ہے کس کا بادشاہ کا تو بادشاہ کا غلام ہے عزت بڑھ گئی لیکن چپرازی کا ساتھی اور دوست اور اسسٹنٹ ہو اس کا سپورٹر ہو اس کا کلیگ ہو کوئی عزت آدمی کی عزت اس سے ہوتی ہے کہ وہ غلام کس کا ہے وہ کس کے ماتحت وہ کس کی مانتا اس کو حکم دینے والا کون ہے اللہ رب العالمین کا غلام بننا یہ عزت ہے لیکن نق کا غلام بننا ہی ذلت ہے تقوی یہ ہے کہ ایک آدمی نفس کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں چلا جائے یہ تقوی ہے میں کسی کی نہیں مانتا نفسی نہیں مانتا میں میں کسی کی مانتا اللہ روک تو روک گئے روکنا ہے نفس لاک بولے چلا گئے نہیں میں نفس کا غلام نہیں میں میرے مالک کا غلام یہ اصل تقوی ہے اور یہ انسان کی شخصیت کا کمان ہے ورنہ نفس کی غلامی کرنا کسی دلی بھی کر لیتے ہیں جانور ہے جی چاہا اس کا جو چاہے کر لیا کھانا کھانا تھا راستے سے ہڈی اٹھا لی اور جب آتا پھر رہا ہے راستے میں جی چاہا راستے میں دوسرے جانور کے ساتھ بخاری کر رہا ہے کیا جب بھی میں جو چاہے کوئی پابندی نہیں تو جانور بھی کرتا ہے انسان وہ ہے کہ جو اس کی متلے دیکھے نہیں یہ اچھا نہیں ہے یہ برا ہے نہیں کرنا چاہیے یہ اچھا ہے کرنا چاہیے یہ انسان ہے نا انسان اگر یہ فرق چھوڑ دے اکثر منع اور مباح کا کی فرق اگر چھوڑ دے تو جانور میں کیا فرق ہے بلکہ جانور سے بدتر ہے اس لیے کہ کو اللہ کا حکم ہے, اور, تقوی مقصود ہے. دیکھتے ہیں اور مزید کیا باتیں اس بارے میں آئی سخوا مغسرت کا سبب ہے اللہ تعالی فرما کا ہے يَا يَا لكم اعمالكم ويغفر لكم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور لا لپیٹ نہ ہو جس میں مکرو فریر نہ ہو جس میں جھوٹ نہ ہو جس میں تلبیت نہ ہو, ہو سیدھی بات کہ ہاں حق بات کہو باطل نہیں اور حق اور باطل کو ملا کے بھی نہیں وہ بھی باطل بن جاتا تو لو کو یو لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اللہ تمہارے احمد کی سلاح کرے گا پھر اور جنوبت گناہوں کی مفترت کرے گا اب ترتیب دیکھیں اتنی عمدہ ترتیب ہے نمبر ایک کیا ہے یا اصل ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو دل میں اللہ کا اگر خوف ہے تو پھر آدمی کی زبان اور بدن صحیح چلے گا اللہ سے ڈرو وقول وقول سبھی نمبر دو سیدھی بات کہو حق بات کہو غلط بات مت کرو زبان صحیح چلاؤ غلط میں زبان استعمال مت کرو اور جب یہ کرو گے تو تیسری چیز آخر ہوگی جو سلیخ رقم رقم تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کرے گا تمہارا دل تقوا والا بنے گا زبان سچ بولنے والی بنے گی زبان سچ بولنے والی حق بولنے والی صحیح بولنے والی بنے گی تمہارے اعمال میں سدھار پیدا ہوگا اور اللہ کی طرف سے پھر آخری نعمت کیا ملے گی آغرت میں اللہ تمہارے سارے گنا کو معاف کر دے گا تو تقوی زبان کی اخلاق یہ دو چیزیں جس کو مل جائیں اس کے اعمال کی بھی اخلاق ہو جاتی ہے تو اصل ڈر کیا ہے اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر نہیں تو زبان بھی صحیح استعمال نہیں کرے گا آدمی اللہ کا ڈر نہیں تو اعمال بھی صحیح نہیں کرے گا اللہ کا ڈر ہے جو آدمی کی زبان و عمل کو صحیح کرتا ہے اور نتیج انسان اللہ کی محفرت کا حقدار بنتا ہے اسی طرح سے فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کا حقدار بنتا ہے ایک آدمی سے اللہ محبت کرے اس کے لیے کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا بچے اور اللہ کو جو چیزیں پسند نہیں ان سے بچنے والا بچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من او پا و بلکہ وہ آدمی یقیناً وہ آدمی جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اللہ سے جو وعدہ اس نے کیا ہے ان کو پورا کرے وہا اور جاری اختیار کرے کریمے کا اعترار کرے اور پھر باقی پوری زندگی میں طقوہ اختیار کرے تو کیا ہے فعین اللہ یا فبغ المستفی تو اللہ تعالیٰ یقیناً طقا والوں سے محبت کرتا ہے اللہ صب المستقی اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کی زندگی میں پرہیزگاری ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہیں دیکھیے صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے تقوی صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے, تقوی سے نام نہیں ہے تقوی اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے کا نام ہے ایک آدمی گیا ٹرین میں और किसी की जेब कतरने के लिए हाथ बढ़ाया देखा पुलिस भी देख रहा है अब उसने हाथ वापस से लेके अपनी जेब में डाला अब क्या किया इसने बचा न हो चुपचाप उतरा गाड़ी से ट्रेन से नहीं किया उसने कितना मुस्तफी मुस्तफी है आदमी देखा शराब की दुकान में जा रहा था कि देखा सामने से चचा आ रहा तो क्या किया सीधा चलते रहो नहीं गया तो अब क्या हुआ اب کسی بندے کو دیکھ کر وہ برائی سے بچا شراب اس نے نہیں کی چوری اس نے نہیں غلط کام اس نے نہیں کیا تو اب ایک آدمی گناہ سے بچا کیا گناہ سے بچنے کا نام تکوا ہے نہیں اللہ کے لیے گناہ سے بچنے کا نام تکوا ہے بندوں کے لیے بچنے کا نام تکوا نہیں ہے اللہ کے خوف سے آخرت کے ڈر سے برائی سے بچنے کا نام تکوا ہے ورنہ دنیا میں لاٹھی دیکھ کے تو جانور بھی سبزی کی گاڑی چڑھنا منہ ہٹا لیتا ہے یہ جو منڈی میں جانور آتے ہیں منہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر لاٹھی رکھتا ہے وہ سبزی والا لیتا ہے اس سے تو کوئی بھی کر لیتا ہے لیکن ایک انسان اللہ کے ڈر میں اللہ کی وجہ سے گنا سے بچے یہ کمال ہے مخلوق کے ڈر سے گنا سے بچنا یہ کمال نہیں ہے بلکہ یہ خود عائد ہے کہ اس کو مخلوق سے ڈر اللہ کا خیال نہیں آیا جب تو بندے سے ڈر رہا تھا جب تو بندے سے ڈر کے گناہ سے رک رہا تھا اللہ زیادہ اقدار تھا مخلوق تیرے, تیرے, تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہے تیرے آسموں کو دیکھ رہا ہے اللہ تیرے دل کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس سے ڈرنے کا زیادہ حق تھا لیکن تو بندوں سے رہا ہے تو تقوا اللہ کی محبت کا سبب سبب ہے ولاقت شخص ہے لیکن نبی تو آج کوئی بن سکتا نہیں میرے پاس کوئی نبی نہیں لیکن ولا اللہ کا ولی بننا اس کا دروازہ قیام کر کے کھلا ہے جو آدمی کوشش کریں وہ نہیں بن سکتا ہے ولایات کسبی ہوتی ہے لیکن ولات ملتی کیسے ہے ایک آدمی اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے یوں ہی بن جاتا گالیاں دینے سے آج ہمارے ولی کس کو کہتے ہیں کہ جو گالیاں دے ساف نہ رہے چرد گانجا پیے اور لوگ اس کے پاؤں دھو کے उससे اور اس سے کچھ عجائبات ایسے نکلے پانچ دو تو جا کے دو نمبر کی لاٹری لگا ہوا آگے ولیس کو کہتے ہیں ولیج کو نہیں کہتے ولی کون ہوتا ہے ولی بننے کے لیے کیا شرطیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اولیاء کے لیے نہ یہ کہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور اولیاء نہ ان پر کوئی اندیشہ ہے آغرت میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان کے جہنم کا خوف نہیں, نہیں جائیں گے جہنم پر اور جنت میں جائیں گے تو گمگین بھی نہیں ہوں گے یعنی ہم تو سمجھے تھے بہت ملے گا لیکن اتنا تھوڑا جنت میں ایسا ہوگا یہاں سے بہت سوچ کے گیا جنت میں بہت زیادہ ہے جنت میں, میں جانے کے بعد دیکھا یہ جنت کیا بہت سارے لوگوں کو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بتانے والا ہوتا ہے بہت زبردست ہے ایسا ہے ویسا اچھا خوش ہوگی جب جاتا جب دیکھتا تو اس کی توقع سے کم ہو ہے اس کی چیاحت سے کم ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی کا ہے ایک بہت زبردست چیز کو دینے والا ہوں میں ٹھہر ذرا انتظار کیا ہفتہ بھر گیا دیا. گیا اس کے بعد نکال کے دیا کہا یہ چیز یہ, یہ تو پہلے سے میرے پاس ہے تو آدمی بعض اوقات اس کی توقعات جو جتنی اونٹی ہوتی, ہوتی ہیں ملنے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے اللہ کے اولیاء کو اللہ ایسی جنت نہیں دے گا کہ وہ ملنے کے بعد وہ سمجھی ہو جائے کہ ہم جو سوچ کیا ہے کہ تاریخ زندگی گئی کام سے ایسی جنت ملی جو ہماری توقع سے کیا ہے غمگین نہیں ہوں گے بلکہ اللہ اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ کے اور یہ ابھی آتا ہے لیکن ہے کون اللہ کی بلی اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا اللہ دین آ منو کام وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہے ان کا عقیدہ صحیح بگاڑ کے ساتھ وہی تو کیا مسلمان ہی نہیں بنتا آدمی وہی تو तो کی سہ پہلے تو اسلام پر بکا ہے پھر اس کے بعد ارتقا کے لیے پہلے اسلام میں بکا ہے باقی رہنا ہے اس کے بعد جانا ہے فاؤنڈیشن ہی نہیں آپ بلڈنگ اوپر اٹھا رہے نہیں ہوگا کیا اس کی عمارت ہے فاؤنڈیشن ہی نہیں اس کی ایسی ہے کوئی عمارت دنیا کے بغیر آپ کیسے اس عمارت بنائیں گے تو پہلے کے ساتھ دوسرا کیا ہے وہ غفور اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنے والے کے پابند ان کی زندگی آزاد نہیں تھی آزادانہ زندگی گزارتے نہیں تھے بلکہ پہلے جاری والی پابند زندگی گزارتے تھے تو وہی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور جس کے اعمال صحیح ہو یہ نہیں کہ ساری مردیوں کو اپنی بیٹی بنا کے ان سے ہاتھ بھی ملا ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرے نہیں کا باپ یہ باپ ہے کے ساتھ پردہ ہوگا کتنے تیر کہ اپنی مرید بنا کے مریدیاں کیسا کی ہوئی تیری بیٹی کی شریف نے اور پہلے تو پیر بنا کے ذکیر ہے کیا اسلام نے تیری مریدی ہے نہیں اس کا کوئی حضور ہی نہیں لیکن آپ دیکھیں پرہیزگاری نہیں زندگی میں پرہیزگاری نہیں بابا تم نے جانا ہے بولے ابھی تھوڑی چہرے کیا کر رہے بابا بولے تھوڑا سگریٹ پی ہے بابا سگریٹ پیلا ہو گیا انور تو چہرے آپ بابا کہتے سونے کی اب کھا رہے بولے مجھے میں کو نہیں خریدا کبھی کس نے دیا مریدوں نے ہر انگلی نے کہا سی کون سی سونی سونا مرد کے لیے ہلال ہے تو یہ بابا ہے کہ کون سی یہ عورتوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے حلال نہیں تو زندگی میں اس کے تقویٰ نام کی چیز نہیں تقویٰ کے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں تکوا کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوا آپ لوگوں کا کیا بن گیا یہ تیر اللہ والے ہیں کہ کسی ہی کو دیکھ لے اگر تو اس کی زندگی بدل جائے واپسی بدل جائے اچھا خاصا آدمی کیا ہوگا بگڑے گا کیوں ایسے آدمی کو جب آدمی اپنا مقتبہ بنائے گا تو اسی کے بگاڑ پر وہ چلے گا اسی کے بگاڑ کا وہ وہ بھی جب دے دیکھے گا کہ بابا نماز تو بھی نہیں جا رہے بابا بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشل مریض سے ان کے پوچھا سیکرٹری سے بابا دکھ رہے ادھر لیکن ہے کدھر مکہ میں بابا ادھر دکھ رہے لیکن ہے کدھر مکہ मत खा, दिखते इदर, इदर। में मक्का दिखते इधर लेकिन रहते नहीं इधर बाबा किधर रहना मक्का फिर थोड़ी देर के बाद बाबा का टाइम होगा क्या क्या टाइम होगा रूम में जाएंगे फिर क्या करेंगे खाना तो खाना भी यही बैठे बैठे खा लेते जैसे नमाज किए तो मक्का में चले गए बिखरे यहाँ पे खाने के लिए जाओ अपना कमरे में खाने के लिए क्यों जा रहा नमाज के लिए बराबर जाके आ तो किसी होटल में जा के खा आज यहीं पर बैठे रहते उसकी भी टाइम अलग से निकालती हमारी पब्लिक असल बेवकूफ अगर लोग बेवकूफ ना हो तो कोई बेवकूफ बना सकता है ये नो वन केन राइड योर बैक इज बेंट इंग्लिश में कहा जाता है कोई आपकी पीठ पर सवारी नहीं कर सकता जब तक आप की आपकी पीठ झुकी हुई न ایک آدمی پیٹ جھکائے گا تبھی تو کوئی اس کی پیٹ پہ بیٹھے گا نا کھڑا ہے تو کون بیٹھ سکتا ہے اس کی پیٹ پیٹ پہ سوار ہوگا جب یہ جانور کی طرح اپنی پیٹ کو کیا کرے گا جھکائے گا تو پہلے یہ خود بےوقوف بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے بنائیے بےقوف تو بنانے والے تو بہت ہے ایک بابا ایسے ابھی بات بڑھ جائے گی ایک بابا ایسے تھے ان کے پاس کو <laughs> वो बाबा जब आते तो डंडा लगी इतना मारते उसको इतना मारते कि जिंदगी में बाप नहीं दूसरे इतना नहीं मारा होगा क्या बता क्यूँ मारते है इतना तो बोले दुखी पूरी नौसन पकाते क्या होती बता ऐसे ऐसे बाबा है वो मालूम नहीं उसका टेंशन है बीवी का टेंशन है बच्चों جو کسٹمرا یہ <تصفح> ایسے بابا ہے مار مار مار مار کے اس کو ہڈی پتلی جا بابا لوگ ٹینشن والے بابا تو یہ ایسے لوگوں کا ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں جن کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں اور جتنا عجیب و غریب ہو گندگی والا ہو جتنا ہو شرط گانجا پینے والا ہو اس کو ولی بناتے یہ ولی مسلمان کو عقل ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے کون ہے پرہیز گار تکوا کے بغیر ولی نہیں تکوا کے بغیر ولی نہیں تکوا کا مطلب کیا پرہیز وہ گنا سے بچنے والا جھوٹ سے بچتا ہے گاڑی سے بچتا ہے نگاہ کو غلط استعمال کرنے سے بچتا ہے حرام کھانے سے بچتا ہے حرام بولنے سے بچتا ہے حرام دیکھنے سے بچتا ہے حرام چھونے سے بچتا ہے حرام کے راستے پہ جانے سے بچتا ہے ان کو ولی کہتے ہیں اصل یہ غلط یہ نہیں کہ جی, آدمی سارے حرام کام کرے اور اللہ کا ولی بنا بیٹھا رہے یہ ولی نہیں ہے تو تقوا کے بغیر ولی نہیں تقواہ اتنا ضروری ہے اور عزت کی چیز اگر واقعی عزت کے لیے شرط کی کوئی چیز ہے اللہ کے نظر بندوں میں تو عزت الگ الگ چیزوں سے مل جاتی ہے کوئی آدمی سیاست میں عزت پا لیتا ہے کوئی آدمی مالدار ہے عزت پا لیتا ہے کوئی بڑے عزت دار بڑے خاندان کا ہے سماج میں چوہدری ہے کوئی اس کے خاندان کا ہے عزت مل جاتی ہے کوئی اپنا نصب جوڑ لیتا کہیں جا کے میرا نصب غلام سے حضرت علی سے ملتا ہے حضرت حسن سے حسین سے ملتا ہے عزت پا لیتا ہے اللہ کے نزدیک عزت کی چیز اگر ہے وہ تقویٰ ہے اور یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے خبر ہے ہمارے لیے ایک غریب سے غریب آدمی جس کی جھوپڑی کے اندر ڈن کا کھانا نہ ہو اور کی جوپڑی میں چراغ جلانے کے نہ ہو اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو اور معمولی کام کر کے جی کے مر جائے کوئی پہچانتا نہیں ہے وہ بھی اللہ کی کی کے نزدیک عزت کے لائق بن سکتا ہے اگر اس کے اندر تطلا جی ہے اللہ تعالیٰ کیا جی برماتا ہے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا پرہیزگار ہے پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرو اللہ کے ہاں عزت ملے گی دنیا کی عزت بندوں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے پانچ منٹ میں عزت ہے پانچ منٹ کے بعد گالیاں ہیں بندوں کا یہ حال ہے آج اچھا کل برا آج تاریخ کل برائی بندوں کی عزت کو عزت نہیں ہے اصل عزت کس کی ہے جو غارواہ باقی کو جانتا ہے اللہ کسی کو عزت کے لائق بول دے باقی وہ عزت کے لائق کہ وہ مالک اور وہ جاننے والا ہے اور اس کی دیوی عزت کوئی چین نہیں سکتا ہے اس کی دیوی عزت کوئی چین نہیں سکتا ہے تو اللہ اور بلا کیا فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ شرط اور اکرام کے لائق وہ ہیں جو تمہیں زیادہ تقویٰ والا ہے تو اللہ کے نزدیک عزت کے لائق وہ آدمی ہے جو تقویٰ والا ہے اگر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملے آسمانی عزت اگر آدمی چاہتا ہے زمینی عزت کوئی کام کی نہیں عزت کون سی اصل آسمان والی عزت آسمان والی عزت اگر آدمی چاہتا ہے تو پھر زمین میں وہ تخوا اختیار کرے تقویٰ اللہ کی طرف سے عزت کے فیصلے کرواتا ہے تخوا اللہ کی طرف سے عزت اور شرط اور کرم اللہ کی طرف سے اکرام کی صورتیں پیدا کرتا ہے اللہ نے بھرما ان میں سب سے زیادہ سر کے والا وہ ہیں ہے کے لائق وہ ہیں جو سفا والا جو زیادہ تقویٰ جس میں جتنا ہے اتنا ہے جتنا زیادہ تقوا ہے اتنا زیادہ عزت دار ہے آئیے دیکھیں ہیں تقوا کا ثواب کیا ہے اس کا بدلہ اللہ کے کی پاس کیا ہے تقوا اجر کو بڑھا دیتا ہے آدمی ایک نیکی کی کرے اگر وہ تکوا والا ہے اس کو اور زیادہ ادر ملتا ہے جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اس کا ادر اتنا زیادہ ہوگا یعنی نیکیوں کے ادر میں اضافہ اگر کوئی چیز کرتی ہے تو آدمی کا تقویٰ ہے سب کو برابر ثواب نہیں ملتا ہے سب اپنے لوگ کرے پورے سب نہیں سپنے ہر ایک کو الگ الگ ثواب ملے گا برابر نہیں ملے گا اس کا ثواب ہے کون کرتا ہے کس بنیاد پر وہ ثواب ملتا ہے وہ تکوا کی بنیاد تکوا کے ادر میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُكفر عَنْهُ کب فیران لَهُ اجرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جو تقوا تیار بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے اذر کو بڑھاتا ہے وہ یو ابن لہ اجرا اللہ اس کے اذر کو اور بڑھا دیتا ہے تقبر اللہ عبد المستقی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یہ جزا کے اعتبار سے ازر کے اضافے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک مقبول عمل وہ ہے جو تقوا کی بنیاد پر کیا گیا اسی طرح سے تقوی کی جزا جنت ہے جنت کس کے لیے ہے وہ کے جنت میں بسنے لائق کون ہے وہ جنت اصل جو سوسائٹی ہے اس میں گھر چاہیے سوسائٹی میں دیکھیے آپ قانون ہوتا ہے یہ سوسائٹی میں آپ بچتے ہیں آپ کو چاہیے گھر آپ کا ایسا ایسا کنڈیشن کرنی پڑے گی آپ کو جنت میں جگہ ملنے जगह मिलने और کیا سوچ के جنت میں جگہ اور مقام ملنے کے में اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رب جن دوڑو जल्दी करो, اللہ کی اپنے رب کے مقصد کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو ارب و تناواط وب جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے وہ عزت المستیم جو مستقیم کے لیے تیار کی گئی ہے جنت اس کے لیے تیار کی گئی ہے وہ عزت المستیم واقعی جنت میں جانے لائق مستقیم جو واقعی جنت میں جانے لائق وہ کون ہے مستقیم یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو معاف کر کے گناہوں کو صاف کر کے بھی دے لیکن اصل جو جانے لائب جنت میں وہ کون ہے مستقبل ہے پرہیزگار اسی طرح سے تقوی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے دنیا میں اگر آدمی چاہتا ہے اجے سے ہر آدمی کے چاہے فرد کی سطح پر ہو یا سماج کی سطح پر ہو یا امت کی سطح پر ہو ہر انسان کے خلاف شال بازیاں کرنے والے لوگ ہیں امت کے خلاف شال بازیاں کرنے والے لوگ ہیں بڑی بڑی شال بازیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے اعتبار سے جس میں میڈیا میں بعض لوگوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ساری میڈیا کو ہم برا نہیں بولتے ہیں لیکن میڈیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا کام کیا ہے اسلام کو ہمیشہ منفی رخ اور منفی رنگ میں پیش کرنا اور مسلمانوں کے معاملات کو کسی نہ کسی اعتبار سے پیش کرنا کیسے نیگیٹو بنانی کبھی طلاق کا مسئلہ آئے گا تیرورزم, تیرورزم کبھی ٹیررزم ٹیرریزم کبھی کا نہیں ہو گیا تو ہمیشہ ہو گیا سدا باہر مسئلہ ہی ہے ٹرریزم ہاں؟ کا مسئلہ کیسا ہے ایور گرین ہے ہمیشہ یہ چلتا رہے مسلمانوں کے تعلق سے کیوں ہمارا پی آر پی گا نیوز میڈیا میں مسلمان ان کے کچھ تو کام آئے ان کے لیے آج مسلمان کیا اور اسلام کیا بنا ہوا ہے کہ مسلمان اور اسلام کا مدعا اگر میڈیا میں رہے گا لوگ زیادہ دیکھیں گے اور کا مسئلہ طلاق کا مسئلہ عورتوں کی کا مسئلہ, فلا مسئلہ, فلا مسئلہ مسلمانوں کے مسائل بار بار ہر دو مہینے مہینے میں ایک مدعا گیا دوسرا ہے ایک مدعا گیا دوسرا ایک ٹاپک گیا دوسرا ٹاپک تھا سالوں سے چل رہا ہے اور مسلمانوں کا حیرت منصوبہ مسلمان آتے ہیں اب وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے ٹیلیویژن پہ بلاتے ہیں کہ اس کو ایک بہت ایکسپرٹ ایک نامتے ہیں اور دوسرا کام فلم چار جس کو خالی معلوم ہے اسلام کا وہ بھی یہاں آگ رکھتے ہوتا میرے خیال میں چلا سسٹم ہی بند ہونا چاہیے میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے تو وہ اپنے خیال میں اس کو نہ صاف کرنی نہیں آتی کون से ہاتھ से صاف کرنا اس کو معلوم ہے نہیں معلوم جس سے وہ برگر کھا رہا اسی سے ناک بھی صاف کرتا ہے اس کو تمیز نہیں کھانے کا ہاتھ کون تھا اور ناک صاف کرنے کا ہاتھ کون تھا ایسے لوگ بیٹھ کر اسلام کی نمائندہ بن کر وہاں پر بات کرتے ہیں یا پھر کیسے کو بلا تھے جو بولے, میری بات سنی اس کو, کو بولنے نہیں دیتا سکتے ذرا بات تو سن رہی بولا بھالا پیارا ایک دم معذہ جس کو ہاں ذرا سنو تو صحیح ایک تو بات سنو میری نب چپ بیٹھ یہ حال میری نے کہ ایسوں کو بلایا جاتا ہے یا تو وہ بولنے کی طاقت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی سنے گا ہی نہیں ان کو اور یا پھر ایسوں کو بلاتے ہیں جو بولا تو ایسا بولتا جو اسلام کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اسلام کو اور زیادہ نقصان پہنچاتا وہ اسلام کی بنیاد پر اسلحہ کی بجائے اسلام کا ریفارم بن جاتا ہے اسلام کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے اسلام میں ایسا ہونا چاہیے یہ مصیبت ہے ان مک و فریب سے چالوں سے بچنے کے لیے اور بابو کا کیا ہوتا ہے کوئی آتا کھڑا ہو جاتا تمہارے قرآن میں جیاد کی آتے ہیں قرآن مسلمان, مسلمانوں کو دنیا کا دشمن بناتا ہے قرآن کو جلا دینا چاہیے قرآن کو بین کرنا چاہیے پھر مسلمان نوجوان واٹس ایپ پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں ایسا برا ہوتا ہے یہ کیا کرتے کدھر آ رہی بس کدھر آ رہی ہے जो गाड़ी दिखी वो बाद में आपने चल की गाड़ी है जलाया दुकान जलाया अपने रिश्तेदार की दुकान है दुकान तोड़े फोड़े ये करे गाड़ियां तोड़े फोड़े शीशे फोड़े ये करते फिर मीडिया फॉरन आता जल्दी देखो मुसलमान टेररिस्ट है हम बोले थे ना मुसलमान तोड़ करने वाला है क्यों میں ایسا سکھایا گیا ہے کہ توڑ توڑ کرو اس لیے مسلمان کا ہم یہ نہیں اور ہم بہت توڑیں گے تو آپ کے اسلام کو بننے سے آپ ایسا کر ہاں معلوم ہے بولے تم کو, بولے کو بھی توڑیں گے جی. کیمرہ بھی توڑیں گے تمہارے اب میڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈینجر اسلام ہے مسلمان کل سیٹ پہ آ کے بیٹھے تھا ان کا جو غیر مسلم جو ہے گھبرایا تھا مسلمان میرے بازو آیا معلوم نہیں کیا کرتا میرے مار کے میری ہڈی توڑ کے کچھ گلا دبا تھا کیا کرتا معلوم نہیں آج یہ حال مسلمان کا ہو گیا بچایا جا جاتا ہے اس میں جاتا چل کے جاتا ہے ڈولہ بن کے جاتا ہے یہ حال مسلمان کا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے بصیرت ہونا چاہیے صبر ہونا بے صبری نقصان دیتی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ ان تس بروت تک لا برقم سیا ان مسی اگر تم صبر کرو صبر کرو اور تقوا شیار بنے رہو پرہیزگار بنے رہو پابند رہو تو دشمن کی چار تمہیں کچھ نقصان نہیں دیں گی اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑکایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شادی ہی کہتے ہیں آپ کو میں نے دیکھا ہے مکہ کے بازار میں جا رہے ہیں اور پیچھے آپ آب کے ابو جہل چل رہا ہے اور آپ کے سر پہ مٹی رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ کہ مٹی ڈال مت آنا یہ لیکن اللہ کے رسول وسلم اس, اس حرکت کے باوجود اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے تھے اکثر اوقات باطل کو مارنے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے ہر باطل کا معاملہ ایسا نہیں کچھ باطل کو دھیان دینا پڑتا لیکن بہت ساری باتیں کوئی ایک دنیا کے کونے میں ایسا ملک ملکی عامہ کوئی تو ہوگا اس ملک میں کوئی کونے میں آدمی چاہتا ہے کہ اس کی شوہرت اس کا معلوم ہے اپنے کو شہرت چاہیے نیوز میں آنا اس کو بہت شوق ہے کیمرا پہ آنے کا وہ کیا کرتا اسلام کے بارے میں کچھ تو بولتا سارے مسلمان اس کے خلاف ڈھوم مچاتے اور کیمرے والے اس کے پاس جا کے اس کا انٹرویو لیتے اور وہ پوری میڈیا میں آ جاتا ایسا آدمی جس کی کوئی اوقات نہیں تھی جس کو کوئی اٹینشن کی ضرورت نہیں کی جو اصلاح نہیں تھا کہ اس کو میڈیا میں اٹینشن ملے اس کے چرچ کو اس کے ادارے کو انٹرنیشنل فنڈنگ چاہیے تھا अब वो क्या करता है मेरा जो शर्त है मेरा जो इदारा है उसको पढ़ने ही नहीं हो रहा है कुछ तो क्या करना चाहिए इस्लाम के बारे में कुछ बोलो इधर से उधर से कुछ मेरे बारे में आएंगे माँ डालो उसको डालो उसका, इस तरह से बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा मुझको सिक्योरिटी मिल जाएगी मैं इंटरनेशनल गेस्ट बन जाऊंगा आराम से बैठ के खाऊंगा और मेरा जो भी इदारा है उसको सारी दुनिया से सहानुभूति मिलेगी सारी दुनिया से इसको क्या मिलेगा सिंपति मिलेगी और फंडिंग बहुत ये आज लोगों का हड़बा बन चुका है हटा आके कोई फिल्म अगर हिट करना हो तो मुसलमानों को ले है दो कुछ ऐसा झुमला डाल दो उसके अंदर कोई जाना ऐसा डाल दो मुसलमान है हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे चिंता पुकार करेंगे लोग क्या बोले देखेंगे जिसका इतना सोचा हुआ है जरा फिल्म जाके देखेंगे लोग जाकर फिल्म देखते हैं آج ہم جو ہیں لوگوں کے لیے ایک موہرا بن چکے ہیں ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہم لوگ علما سے جڑے ہوئے نہیں اور اگر کوئی سمجھ ارے مت پڑھو چکر میں وہ ایسی مر جائے گا اپنی موت تم خالی پکٹ اس کا مرڈر کر کے کائی کو بدنام ہوتے وہ خود مر جائے گا اپنی موت مر جائے گا اگر تم اس کو چھوڑے رکھو اس کی لیے گمنامی اس کی موت ہے تم اس کو زندگی دے رہے ہیں اور اس کو مشہور کر کے मुसलमान कहते डरते हमारे यहां क्या हो गया है बहादुरी किसको बोलते हैं देवकूटी और अकलमंदी क्या है बुद्धि कोई आदमी अगर इलेक्ट्रिक का वायर लटका हुआ है चालू वायर है वो तर तर भी उड़ा हो मौली साहब बोल मत जा बेटे उधर मत पकड़ उसको डरते तो ایسا بہادر یہ بہادر نہیں یہ شہید ہے پکڑے گا کیا ہوگا اور صحیح بھی ہوگا کہ صحیح ہے خودکشی بعض اوقات ہمارے نوجوان دین کے لیے وہ کرتے ہیں جس سے دین کو نقصان ہوتا ہے دین کے لیے وہ کرتے ہیں جس سے دین کو نقصان ہوتا ہے تو یہاں پر ضروری ہے اس بات کو یاد رکھے اللہ کی نسرت کے اللہ نے کیا بتلایا وَإن اگر تم صبر کرو صبر کا مطلب یہ نہیں کچھ نہیں کرنا صبر کا مطلب یہ ہے کہ رکنا ایسی چیزوں سے جو مناسب نہیں ہے آدمی قدم اٹھائے لیکن کون سا قدم اٹھائے جو نتیجے تک لے جائے جو نتیجے تک لے جائے ایسا قدم اٹھانا خواب لمبی ہے جذبات سے مغلوب ہو کر خود جانا اس کی بجائے آدمی جذبات کو قابو میں رکھے اور مناسب قدم اٹھائے اور ایسا قدم نہ اٹھائے جو اسلام کے خلاف ہو بولے اسلام کے خلاف بولے اپنے کو کچھ تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیا کرنا پڑے گا جا کے دکانیں جلائیں گے یہ سخوا کے مطابق ہے اس سے اسلام اور بدنام ہوتا ہے کیونکہ ایسے آدمی کا نقصان آپ نے کر دیا جو اس سے مستف خود بھی نہیں تو اسلام دو چیز صبر اور سخوا صبر کا مطلب کیا جذبات سے مغلوب ہو کر قدم نہیں اٹھانا یہ صبر ہے جذبات نہیں آنا مسلمان لوگوں کو معلوم یہ بہت, بہت بجلدی بجلدی ہے سے. لوگوں مزا... لوگ گلڈا آپ تھا دیکھیے آپ غیر مسلموں کو پوچھئے مسلمان کا امیج کیا ہے تیرے نزدیک اور بہت ساری آپ دیکھیں گے مسلمان کو ڈراما میں ادھر ادھر پریزنٹ کرتے مسلمان کو کیسا پریزنٹ کرتے ہیں سراغ والی ٹوپی बनियान और लूंगी, और गले में एक मोटा था और हाथ में छुरी ये मुसलमान का इंटरनेशनल इमेज ये मुसलमान का हिन्दुस्तान में इमेज चला आ रहा है मुसलमान का ये मुसलमान ऐसा मुसलमान बना के पेश करा क्यों बात अवकात हमारी दो देखा تقوی کیا ہے آدمی ایسا کام نہ کرے جو نقصان والا ہو جو برا ہو جس سے اسلام کو نقصان پہنچا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتادی کے بعد وہ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کا وا کو چاہے ان کی گردن نہیں اڑائے ہم لوگ نہیں کیوں لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں یعنی لوگ اس کے ذریعے سے میری بدنامی کرتے ہیں اس میں فائدے کی بجائے زیادہ کیا ہونے والا ہے نقصان مت مت کرو تو مسلمان یہ سوچے کہ اگر ہم ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس سے فائدے کی بجائے اگر نقصان ہوتا ہے اسلام کو تو رک جاؤ ایسا قدم اٹھاؤ جس سے فائدہ ہو آج بہت سارا مسئلہ چل رہا ہے یونیفارم سول کوڈ کامن سول کوڈ یہ جو معاملہ ہے دیکھیں اس معاملے میں ہمارا موقع یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک اور مکاتی ذکر ہیں ہمارا بہت سے مسائل میں آپس میں بہت سارا اختلاف ہیں لیکن اس مسئلے میں اگر کیسی انتلاق کا معاملہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں اس سے میراث کا مسئلہ جڑا ہوا ہے کل کو جا کے یہ کہا جائے گا عورت کو اسلام میں آدھی نیرا ملتی ہے مرد مرس کے مقابلے میں یہ بھی ہونا چاہیے دونوں کو برابر ملنا چاہیے پھر کل کو جا کے نکاح کے لیے ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس ایج کے حساب سے نکاح ہوگا اور ایسا نکاح ہوگا اور یہ فائدہ ہوگا نکاح ہوگا کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے ہمارا یہ کہنا ہے ہماری یہ سوچ ہونا چاہیے کہ چائے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہے لیکن اس معاملے میں ہم ہم اس معاملے میں یہ نہیں پسند کریں گے کہ حکومت یا قانون ہمارے ملک کا ہمارے دینی نجی معاملات میں دخل اندازی کرے کیوں اس لیے کہ ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے یہ غلط ہے ہمارے ملک کا قانون کیا ہے؟ ہمارے ملک سیکولر ملک ہے اسلام کا سیکولرزم سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ساروں رہ رہے ہیں کو وہ کون سا ملک ہے سیکولر سیکولر کس کو کہتے ہیں جو کسی مذہب کی طرف داری نہ کرے کسی دین کی دھرم کی طرف داری نہ کرے نہ اس میں دخل اندازی کرے ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے دین پر بغیر کسی دباؤ کے چلنے کا پورا پورا حق ہے اب آپ اس میں دخل اندازی کرو کیسے چلیں گے ہم لوگ یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں. ہمارا نکاح کیسے ہوگا ہمارا طلاق کا کیا سسٹم ہے ہمارا پلان سسٹم میراس کا کیا ہے ہمارے معاملات پیدائش کے معاملات جنازے کے معاملات کیا ہیں ہمارے اپنے معاملات ہیں ہم خود اپنے طور پر کریں گے اور یہ ہمارے معاملات قانون سے الگ ایسا نہیں ہے سارے لوگوں کے اپنے اپنے قانون ہیں صرف مسلمان نہیں ہے اس میں دوسرے مذاہب کے دوسرے ریلیجن کے ماننے والے بھی ہیں ان کا اپنا اپنا قانون اپنے دھرم کے اعتبار سے ریلیجن کے اعتبار سے اگر ایسا کر دیتے ہیں تو یہ سارے ملک کے اعتبار سے الگ الگ رہنے والے الگ الگ جو ہے دھرم والے اور ریلیجن والے ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے اس سے ملک کی انٹیگریٹی کو نقصان ہو کیونکہ اس میں ایک دم بہت پیدا ہو جائے گی ملک میں اور آج سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو لیکن کل جا کے اس سے مسائل کھڑے ہوں گے تو ایسے معاملات میں اب ہم شور شرابا شروع کر دیں توڑ پھوڑ شروع کر دیں یہ مناسب نہیں ہے ہونا ہی چاہیے کہ قانونی سطح پر اس کو ڈیل کی جائے جو مناسب صورت اس کی ہے اس سطح پر اس کو ڈیل کیا جائے اور دیکھیے اسلام کا قانون تو چینج ہونے والا نہیں ہم کو قرآن میں بتایا گیا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت اور یہ الگ نہیں ہوں گے یعنی قیامت تک مسلمانوں کے لیے قیامت تک یہ ہے چینج ہونے والا نہیں لیکن ہز کا قانون چینج ہو سکتا ہے جیسا آج بات کر رہے قانون چینج نہیں ہو سکتا है ہے پھر آج کیوں چینج کر رہے ہیں قانون چینج ہو سکتا ہے اس تو چینج کر رہے ہیں کہیں گے کہ قانون ایسا چین مت کرو جس سے مسائل بڑھیں ایسا چینج کرو جس سے مسائل حل ہوں تو آپ اپنے قانون چینج کر سکتے ہیں ہمارا اسلام چینج نہیں کر سکتے حکومت کے سامنے ہم ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں اور بہت سے قانون چینج ہوتے بھی کئی قانون ایسے آئے جو کسی ایک خاص دین اور دھرم کے اعتبار سے آئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ہمارا بھی تو خیال کرو کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ان معاملات میں حکومت دخل نہ دے ہاں ہم کو چلا دے سکتی حکومت ایسا کرے تو بہت اچھا ہمیں سنیں گے ہم لوگ بھی. لیکن قانون کی سطح پہ اس کو نافذ کیا جائے گا یہ صحیح نہیں ہے مسلمان تو کیا دوسرے بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے تو اس میں شور شرابا کرنا مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو اور تقوا پر قائم رہو دشمن کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گی صبر اور تقوا چالوں کے باوجود حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ نے نہیں کہا دشمن کمارے خلاف کوئی چال نہیں چلیں گے ایسا کبھی ہوگا قیامت تک ہوتا رہے گا کہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفی دنیا میں رہیں گے کچھ نہ کچھ وہ مسلمانوں کے خلاف چال بازیاں کریں گے لیکن ان سے حفاظت کیا آپ ان کا وجود ختم نہیں کر سکتے ان کی کوششوں کو ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنے لیے حفاظتی شخار بنا سکتے ہیں وہ کیا ہے دو چیزوں کے ذریعے سے ملتا ہے اگر اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچتا ہے وہ بچنے کے لیے کیا ہے اس بچاؤ کے لیے کیا ہے صبر و تخوا تو تقوی اتنی بڑی چیز ہے لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں تقوا چار زندگی بہت کم ملتی ہے لہذا تقوا اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے اسی طرح سے تقوا سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ رزق کے راستے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ جہ مخرجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ کے خوف سے یانح مخرجا اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو ہوا سے دو چیزیں ملتی ہیں نمبر ایک مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کو بتاتا نہیں اس کے لیے بناتا ہے دو اور اس کو ایسی جگہ سے رشق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو یعنی اس کی کیلکولیشن اس کی سیٹنگ سے اوپر کا اللہ دیتا ہے اس کی حساب کتاب سے الگ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے وہ ارض اللہ فخر جہاں سے اس کا گہم و گمان بھی نہ ہو اللہ وہاں سے اس کو رشق دیتا ہے لہٰذا آدمی اگر حرام تجارت کر رہا ہے اس آیت کو سوچے اللہ نے کیا فرمایا جو تقوا اختیار کرتا ہے اللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالتا ہے اور اللہ دیتا ہے کہاں سے کیسا ہوگا میرا اللہ تعالیٰ کیسا کرنا ہے اللہ کرے گا برابر کتنے لوگ ایسے تھے جو بینک میں جاب پہ تھے سالوں آئے معلوم پڑا ان کو روز حرام ہے اور اس کے بعد میں क्या करू क्या नहीं करूँ परमानेंट जॉब है छोड़ दिया तिजारत शुरू की और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज वापस अच्छे बन गया कितने लोग हैं संबापू और नजारे क्या क्या हम जानते हैं उनको पुराना तम्बाकू का बिजनेस हुआ बिजनेस के साथ खानदानी लेकिन मालूम जब पड़ा नहीं सही छोड़ दिया छोड़ दिया उसको नए सिरे से तजारत शुरू की آج اللہ تعالیٰ نے عزت ان کو دی اور مال بھی ان کو دیا تو ایک انسان اللہ سے ڈرے حالات سے نہیں ڈرے ہم لوگ کیا کرتے ہیں حالات سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں حالات کون پیدا کرتا ہے کون بدلتا ہے تو ڈرنا کس سے چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ چاہے تو سارا مال دے کے حالات برے کر دے اور اللہ چاہے تو سارا مال کین کے اچھے حالات دے دے, دے تو اللہ جو چاہے کرتا ہے اللہ جو چاہے کرتا ہے تو سکوا سے اللہ تعالی انسان کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اپنی طرف سے رزق کے راستے پیدا کرتا ہے اسی طرح سے تقوا کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ تقوا انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہے ایک آدمی اپنے علم سے فائدہ اٹھا نہیں پاتا ہے تقوا کے نہ ہونے کی وجہ یہ بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے علم کا کب پیدا ہوتا ہے جب علم کے ساتھ افوا نہ ہو علم کے ساتھ ہوا ضروری ہے یہ لازم و مزدور ہے وہ علم برباد ہو جاتا ہے جس کے ساتھ افوا نہ ہو اللہ تعالیٰ کیا کیا بما ان نما اللہ عبادی العلما اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو واقعی والے ہیں معلوم یہ ہوا کہ علم کا حاصل اللہ کا خوف نہیں ہے اگر علم سے اللہ کا خوف نکل جائے تو علم نقصان دینے والا بنتا ہے وہ علم مکاری بنتا ہے آپ جہود کو دیکھیے اللہ کی کتاب کا علم ان کے پاس نہیں تھا تو میں اپنگا تمنم خلی را بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر گھڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کیوں کرتے ایسا جھوٹ کیوں بولتے اللہ پر سمن خلیلا تاکہ اپنے اس جھوٹ کے ذریعے سے دنیا کی تھوڑی معلومات حاصل کر لے تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اللہ پر جھوٹ گھرنا شروع کر دیتا ہے کوئی عام آدمی کرتا ہے ایسا نہیں دل والا آدمی کرتا ہے علم کے ساتھ اگر اللہ کا خوف نہ ہو آدمی دین میں ایجاد کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ اہم دین ہے آدمی غلط عقائد لوگوں کو سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اہم ایمان ہے کیوں آدمی کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں پگڑی باندھے ہوئے لوگوں میں عزت والے ان کے سامنے حق آتا ہے نہیں مانتے ہیں کیوں تکواہ نہیں ہے بعض اوقات اکیلے میں کہتے ہیں بات تو صحیح آپ کی حدیث آپ کی بالکل صحیح سر آنکھوں پہ لیکن میں یہ بات مان نہیں سکتا اگر میں نے مانا تو لوگ اس کو کیا کریں گے ماریں گے جگہ سے ہٹا دیں گے میری امامت چلی جائے گی میرا قرآن چلا جائے گا کیوں اس لیے کہ میں یہ نہیں مان سکتا یہ سنت ہے صحیح ہے لیکن نہیں کتنی لوگ ہے بلکہ وہ دشمن بن کے کھڑا ہوتا ہے نہیں بالکل صحیح نہیں ہے الٹا سیدھا کر کے حدیث کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں یہ منسوخ ہو گیا کیا نہیں بولتا ہے, ہے. جھوٹی حدیث ہے ان کو بھی صحیح ثابت کر کے بتاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میری گاڑی ایسی چلنے والی ہے اس کے بغیر نہیں چل سکتی میں بے جگہ ہو جاؤں گا سماج میں اگر میں نے یہ نہیں کیا تکوا کا نہ ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے لہٰذا علم کے ساتھ تقواہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوا اختیار کرو گے اگر اللہ کے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے بچو گے یجال فرقان اللہ تعالیٰ تم کو ایسی صلاحیت دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کرنے لگ جاؤ گے حق اور باطل میں تمیز کرنا یہ صلاحیت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ساری نعمتیں ملیں گی حق پانے کے بعد لیکن حق کو چنے گا کیسا جب حق اور باطل میں فرق سمجھ میں آئے گا دنیا میں کتنے کتنے آتے ہیں آدمی سوچ میں پڑ جاتا ادھر جاؤں کدھر جاؤں جاؤ وہ صلاحیت کیسے ملتی ہے صلاحیت سے قرآن پڑھنے سے عدیب پڑھنے سے نہیں آتی ہے بعض اب اس کا الٹا مطلب نکال کے شرک میں اور بداس میں چلا جاتا ہے یہ فرق کیسے کر سکتا ہے تقویٰ کے ذریعے سے جب اندر سے انسان میں نہ بھٹکنے کی چاہت ہو اور خواہشات کو تر کرنے لذتوں کو چھوڑنے کی آمادگی ہو وہ کسی لذت کے لیے جینے والا نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے لذتوں کو چھوڑنے کی تیاری کیوں ہو ایسا آدمی جو بھی حق سامنے آ جائے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے خواہشات ایک آدمی کی آنکھوں پر پڑتا ڈال دیتی ہے اور آپ کی گاڑی م. ہے اس کی جو ہے سامنے اس کی جو شیشا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر دھول جم جائے اس کے اوپر اگر ایسی چیز ڈال دی جائے جس سے اس کا دیکھنا ہی ممکن نہ ہو دکھائی دے گا آگے کچھ نہیں چشمہ بازار کی نہ آدمی آنکھیں مرتا مزاج کیوں, کیوں کرتا ہے کیوں کلیئر دکھ رہا نہیں اس کا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واقعی صحیح دکھائی نہیں دیتا ہے. کیوں اسی لیے کہ آدمی کی خواہشات اس کی سوچ کو بگاڑ دیتی ہے بعض اوقات سمجھ میں آتا ہے لیکن آدمی اس کو قبول نہیں کرتا ہے. کیوں خواہشات کی وجہ ضروری ہے تقوی آدمی کی سوچ کو صاف کر دیتا ہے فائدہ آیا نقصان ایسا جانے ہے آپ نے کون بولتا ہے یہ تکوا کون راستہ دکھ رہا ہے ارے تھوڑا ادھر سے ہو جا ادھر سیدھا جائے گا سیدھا چلتے کیا دنیا بادو کیا ہوتے اتنا سیدھا تھوڑی چلنے کا رہتا تھوڑا کبھی نائٹ لائٹ تھوڑا کرتے رہنے کا راستہ تھوڑا سا چھوڑ دے واپس آدمی بادو کا آدمی کیا کرتا مثال کے طور پر بچہ بیمار ہوا بھی رہتی ہیں ادھر ڈاکٹر کے پاس بات ہوگا بیماری کے پاس گیا وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر صحیح ہوگا ہی نہیں جگر کا ٹکڑا چھوٹا بچہ نانی اما کیا بولتی کی میں کتنے دن سے بول رہی ہوں گرگاہ پہ جا کے ہاتھ بار تو نہیں مانتا نہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> بچہ ہمارا بھی تو ہے نا ہم نہیں جاتے تو کر اللہ سے اللہ معاف کرتا نا پھر آگے نہیں معاف کرتا یہ کر بچہ بچ جائے گا اچھا ہو بچہ فیک اور گناہ صاف اس کی بات سمجھ نہیں آتی ایسی بات جلدی سمجھ میں آتی اللہ گپور رحیم ہے جاتا شیخ وغیرہ بلا سب کرتا اور بچہ اچھا ہوتا نہیں بعض اوقات اچھا بچہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل واپس سے اچھا ہوتا نہیں جو چھ دن میں پڑ گیا وہ واپس سے بھرتا نہیں دن بگڑا ہوا ہی رہتا واپس سے صحیح ہو نہیں پاتا لہذا آدمی بچے اس کی سوچ صحیح رکھنے سوچ صحیح رکھنے کے لیے کیا ہے تقواہ ہے اسی طرح سے قرآن کی نصیحت لینے کے لیے تقواہ ضروری ہے اللہ نے فرمایا مستفیم اس کتاب میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار تھی جن کے دلوں میں اندیشہ ہے جن کے دلوں میں خوف ہے نقصان کا جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور نقصان کے راستے سے بچ کے چلتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ کیا ہے قرآن ہدایت لا لاپرواہ لوگوں کے ہدایت نہیں ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں جو ایک کام سے سن کے دوسرے کام سے نکال دیتے ہیں वैसे ही करते हैं कितने घड़े की तरह जो पहले करते हैं उनके लिए हिदायत नहीं मिलती है उल्टा घड़ा आप रख दें उसके ऊपर आप जमजम भी डाले तो जाएगा घड़े में नहीं जाएगा क्यों घड़ा उल्टा है आदमी नल के नीचे बर्तन रखता अपना कैसा रखता बराबर उसका मुंह आना चाहिए उसके नीचे टेढ़ा रखा तो सुबह से शाम तक भी रखे भरेगा नहीं टेढ़ा बर्तन है नहीं भरेगा सही ढंग से रखना चाहिए उसको तो बाद दिन ऐसा टेढ़ा होता ہدایتنے جاتی نہیں تو دل کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا ضروری ہے اس میں برابر ہدایت جانے کے لیے جیسے برتن کو سیدھا کرنا ضروری ہے اس میں پانی جانے کے لیے برتن برابر سرم میں آتا دل کے نہیں سرمایہ دل کا ٹیڑھا پن آدمی کے دل کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہدایت تو ہے مگر مستقیم کس تمہارے دلوں میں تقویٰ اگر نہیں ہے تو ہدایت اس لیے کہ ایک انسان اگر سنے بھئی کیسا جانا ہے مسجد کو یہاں سے جاؤ اور وہاں سے جاؤ ڈائنو مسجد ہے کیا ہوا دوست ملا جا رہا مسجد جا رہا ہے کتنے بار کل سے جاؤ آپ چل میرے ساتھ بہت دنوں کے بعد میرے چل جائیں گے ہوٹل میں فائیو سٹار ہوٹل میں لے کے جا تو پھر میرے اوپر میری پارٹی چل آج جائیں گے کالج کا دوست تو کدھر جانا تھا کدھر گیا کدھر ہوٹل میں گیا ٹوٹل بل اس نے دیا کھایا پیا نماز گئی اب کیوں ایسا ہوا راستہ معلوم ہے نا راستہ معلوم ہونے سے آدمی مندر پہ پہنچتا ہے نہیں وہ آدھا کام اس پہ چلنا پڑ چلنے کا کام کون کرے گا تو قرآن ہدایت بھی لیکن اس ہدایت سے فائدہ کس کو ہوتا ہے جو ڈرتے ہیں کہ اس راستے پہ نہیں چلیں گے تو نقصان ہوگا جو بچاتے ہیں اپنے آپ کو ایسی گاڑیوں سے جو دوسری طرف ان کو لے کے جاتے ہیں ایسی گاڑی میں بیٹھتے نہیں بلکہ سیدھا چلتے رہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا چیز ہے نہیں نہیں زندگی میں مقصد تک پہنچنے کے لیے कई इंकार इंसान को करने पड़ते हैं अगर इंकार इंसान न करे वो मकसद तक नहीं पहुंच सकता है, है कि नहीं एक आदमी अगर जिंदगी में उसको कहीं पहुंचना है रास्ते में कई ऐसी चीजें आती हैं उसको बता नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं तब जाके पहुंचता है। अगर कहीं मुड़ गया हो गया कर मंदिर तक नहीं पहुंच पाता है उस इंकार का नाम तक है नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि उसको आगे जाना है مجھ کو اللہ نے منع کیا مجھ کو وہاں پہنچنا ہے میں یہاں نہیں جا سکتا میں یہاں نہیں رک سکتا میں یہ نہیں کر سکتا مجھ کو یہ نہیں کرنا ہے کیوں اس لیے کہ میرا مقصد میں یہ رکاوٹ ہے مقصد میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے بچنا اس کا نام تفوا ہے اس کے بغیر دنیا کی بھی کامیابی نہیں ہوتی ہے اس, اس کے بغیر دنیا کی بھی کامیابی آپ دیکھیے چھوٹے بچوں کو جو سمجھ میں آتی ہے وہ بڑوں کو نہیں آتی ہے. لڑکا اس کو اس کا دوست بلا چل کھیلنے جائیں گے نہیں جی نہیں آ سکتا میں کیوں کل میرا ایگزام ہے ہاں لیکن میرا ایگزام ہے جب تک کہ انکار آدمی کسی چیز کا پسندیدہ نہیں کرتا ہے بڑی کامیابی کے لیے واقعی کامیاب نہیں ہوتا ہے اب وہ پڑھائی چھوڑ کے جا کے کھیلنا شروع کر دے تو کیا ملیں گے اس کو بال سفر میں کیا آئے گا گھر پہ زیرو ایسا انسان ناکام ہوتا ہے جو مقصد سے ہٹی ہوئی چیزوں کا انکار نہیں کرتا من حسن اسلام ہے مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ مقصد کے علاوہ مقصد سے ہٹی ہوئی چیزیں جو مقصد سے اس کو دور کریں ان کو چھوڑتے ہیں جب تک کہ چھوڑتا نہیں تب تک کہ اس کا اسلام کامل نہیں ہوتا تو ہدایت نصیحت قرآن کی جس کے لیے جو ڈرتا ہے جو ڈرے گا نہیں اس کے لیے نصیحت بھی نصیح نہیں جو بچنے کا مزاج اس میں نہیں ہے اس کو قرآن فائدہ دیتا نہیں دنیا میں ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف ہے آؤ بیٹھو کیا ہے یہ دوا لو یہ اتنے بجے کھانا اتنے بجے کھانا لال گولی نیلی گولی پیلی گولی ہے یہ کھانا تم نے اور دو دن تک گوشت ہی کھانا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا کیوں کھاؤ اگر یہ آدمی ڈاکٹر کی بات نہیں مانے گا بچے گا نہیں لیا ڈاکٹر صاحب نہ بچے گا صاحب جب اس کو ڈر ہوگا اگر وہ ایسا ہو عقل من کچھ نہیں ہوتا یا کوئی ملا ہو اس کو عقل من ارے ڈاکٹر डराते ڈراتے ایسے ہی بھائی کچھ نہیں ہوتا میرے کو کچھ ہوا کیا ایسے بھی لوگ رہتے ہیں کچھ ہی نہیں ہوتا اب اس نے ڈاکٹر کی بات تو نہیں مانا اور جو جس چیز سے منا کیا تھا ڈاکٹر نے اسٹرکٹلی مت کھاؤ بہت نقصان ہوگا تو اگر وہ نہیں مانا ڈاکٹر کی بات اگر ڈرتا ہے تو ضرور مانے گا بھائی میرے کو نقصان نہیں چاہیے تو کیا کرے گا ڈاکٹر کی بات مانے گا کچھ نہیں ہوتا لاپرواہ ہے تو کیا کرے گا جی نیا کھائے گا اور اس کی ملاقات پھرا آئے گا بڑھ گیا کیا گیا سنا نہیں نا بولا نا اب تم کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا اب نیلی گولی سے کہاں ہونے والا نہیں اب تم کو میں دوپریشن کرنا پڑے گا اپریشن کرنا پڑے گا اب معاملہ گمبھیر ہو گیا سیریس ہو گیا تو انسان نفیحت کا مانتا ہے جب اس کو نقصان کا ڈر ہوتا ہے وہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے قرآن پڑھتا ہے آدمی لیکن جہنم سے بچنے کا وہ دل میں دائیا نہیں اتنا خوف نہیں ہے اور دل نہیں چاہ رہا ہے کہ واقف میں اس راستے کو اپنا جہنم سے بچانے والا ہے تو آدمی قرآن پڑھ کے بھی فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے لہذا تقوا ضروری ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے کچھ باتیں تھیں اس میں کچھ باتیں گنا دیتا ہوں کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے جس میں ہم ساری تفاسی دیکھیں یہ تقوا کی دین میں اہمیت ہے تقوا کے بغیر کامیابی نہیں دس باتیں میں گنا دیتا ہوں اللہ مسکر آپ کو کی خدا فرمائیں نمبر ایک اللہ کی سچی معرفت اللہ کی صحیح معرفت اور ہر حال میں اللہ کی طرف دھیان رکھنا آدمی گناہوں سے بچے کسی آدمی کو بتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے سی سی ٹی وی بہت سارے ہوٹلوں میں لگا رہتا ہے سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے مطلب کیا ہے کچھ بھی گڑبڑ کرو گے ہم کیا کر کے پوری کو دکھائیں گے اور کچھ پٹائی تمہاری ہوگی سمجھ نامت کوئی دیکھ رہا نہیں اگر آدمی کو احساس والا اللہ دیکھ رہا ہے آدمی گنا سے بچے گا کہ نہیں بچے گا بچے گا تو ایک اللہ کے دیکھنے کا اتحب یہ چیز اغوا پیدا کرتا ہے گناہ سے بچاتا ہے نمبر دو نفے والا علم یہ علم کیا ہے شیطان کی شہر بازیوں کا علم شیطان کیسا دھوکا دیتا ہے اگر اس کو معلوم ہوگا ایسا اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے تو فوراً سمجھ جائے گا شیطان ملکا رہا تو شیطان کیسے انسان کو دھوکہ دیتا ہے اس کا علم اس کو ہونا چاہیے اسی طرح سے حلال اور حرام کا علم ہونا چاہیے اس کو زندگی بھر ایک چیز کھا رہا ہے پی رہا ہے نہیں حرام تو تقویٰ کیا ہے حرام سے بچنا اب آپ کیسے بچیں گے حرام سے جب جانیں گے حرام کو تو حرام اور حلال کا علم اس کو ہونا معلومات اس کو ہونا چاہیے پران و سنت کی روشنی میں حلال و حرام کا علم حاصل کرے تو دوسری چیز کیا ہے حلال و حرام کا علم سے ہے نمبر تین گناہ کا جب بھی دن میں خیال آئے اللہ کی نا فرمائی کا جب بھی دن میں خیال آئے اللہ کی پناہ مانگنا کیوں اس لیے کہ وہ شیطان کی طرف اعوذ باللہ شیتان آپ دیکھے جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو لبھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا صلاح اللہ. اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو دل میں جب گناہ کا وسوسا آنے لگے غلط کام کا وسوسا آنے لگے تو اعوذ باللہ آبیا شیتان اس طرح کی جو کلمات کلیمات جس میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے ایسی کلمات جب کہیں شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان سے حفاظت کو ہے جی اور شیطان کی حفاظت مطلب گناہ سے بچے گا تو تعو گناہ کے وسوسی کے وقت میں اللہ کی پناہ مانگنا نمبر چار دنیا اور آخرت کی لذتوں میں موازنہ آج یہ گناہ میں کیوں جاتا ہے حرام میں کیوں جاتا ہے دنیا کی لذتے اس کو چاہیے آج یہ سوچے کہ یہاں کی لذتوں میں میں نے حرام لذتے اختیار کی جنت کی لذتے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اعلیٰ ترین لذتے اس سے میں روم ہو جاؤں گا اگر میں نے یہاں دلچاہی لذتیں استعمال کر لی اللہ کے حکموں کا لحاظ نہیں رکھا جنت کی اعلیٰ ترین ہائی کی نعمتیں نہیں تو ان دونوں کا موازنہ اگر کریں اس کو چھوڑنا آسان ہوگا کوئی آدمی کوئی بادشاہ کسی سے کہے تیرے ہاتھ میں جو سو کا نوٹ ہے نا اس کو فقیر کو دے دے مت لے مت رکھا اپنے تیرے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے جو ٹیچن باپ پلایا ہے بہت بھوک لے نا مت غریب کو دے دے میں شاہی خزانے سے پیسہ دیتا ہوں اور شاہی کچن سے دیتا ہوں کیا کرے گا وہ بولے گا نو ٹائم کیا بولے گا ماشاء اللہ یہ تو عزت بھی ہے اور نعمت بھی ہے نعمت بھی اور عزت بھی ہے. وہ فقیر کو دے دے گا اور بادشاہ کا لے کے خوش ہو جائے گا یہی اللہ چاہتا ہے اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو یہ چھوڑ جسے میں نے منع کیا میں اس سے بہتر خود کو دوں گا اللہ کا وعدہ اگر خود کے واقعی دل میں یقین ہے تو نہ آسان ہو جائے گا تو دنیا اور آخر کی نعمتوں میں موازنہ کرنا اور دنیا کے حرام کو چھوڑنا حرام لذتوں کو چھوڑنا حلال لذتیں جو جنت میں ملنے والی ان کی خاطر ہے یہ آسان ہو جاتا ہے نمبر پانچ موت کی یاد ہے آدمی شراب پی رہا اگر موت یاد حال میں مر گیا تو اللہ کے نزدیک شراب پیے ہوئے مرو تھر میں جا رہا آدمی فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر گر گیا تو مر گیا تو ہارٹ اٹیک آیا تو تھر میں سے جنازہ نکلے گا اسی. آدمی غلط کام سے بچے یہ ڈر ہے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے وَلَا إِلَّا وَأَنتُو <تصفيق> تمہیں موت آئے تو فرما کی حالت میں اسلام کی حالت میں تو آدمی گنا سے بچے اور موت لذوں کو ڈھاکی پیسے جما رہا حرام حرام حرام کے ذریعے سے کیا کرنا ہے پیسہ چھوڑ کے جانا ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے اگر آدمی کے سامنے موت ہو اور موت کے بعد کی زندگی ہو تو آدمی کے لیے دنیا کی لذتے کٹی بھی ایک ذریعہ ہے نمبر چھ قیامت کے دن حساب کا استحال مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا قیامت کے دن کونے والی کہ نہیں ہر چیز کے بارے میں پوچھو گی تو قیامت کے دن اللہ اگر مجھ کو بلا کے پوچھ لے تو نے ایسا کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا یہ حرام کیوں اٹھایا یہ حرام کیوں پہنا اگر قیامت کے دن میری زندگی کا محاسبہ ادا کرے نا کیا جواب تو ایک آدمی قیامت کے محاسبے کو یاد کریں تو یہ اس کے لیے سے کیا بن جاتا ہے اور روک بن جاتا ہے آج کل دیکھیے سعودی وغیرہ میں تو یہ عام معمول ہے آج یہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے کیا آپ نے سپیڈ لیمٹ پار کر دی تو وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں پھٹ آپ کا فوٹو ہوتا, ہوتا ہے آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں سیدھا گھر پہ پہنچا آپ کے گھر پہ, پہ بل گا ہوتا. बल आपकी तनख्वाह में से कट जाएगा पांच मालूम ही कितना कटता है कितना बड़ी बड़ी रकम कटती है दो बार दो बार दो फोटो यहाँ भी आ, हमारे यहाँ हो रहा है कि आदमी अगर सिग्नल तोड़ता है तो फोटो नंबर प्लेट घर पे पूरा बिल उसका आएगा यानी तुम्हारा जुर्माना तुमको आएगा अब आदमी तोड़ता नहीं अंजाम का डर तो आदमी क्या करता है बुराई से रोकता है बुराई से रोकता है نمبر سات نف کی تربیت کرنا اپنے نف کو پابند بنانے کی محنت کرنا ریاضت نفس رہیں گے تفصیل رہیں گے ہمارا دل کچھ بھی کرتا ہے لیکن اس کو پابند بنانے کی کوشش کرنا اس کو اس بات کی کوشش کرنا کہ وہ لذتیں چھوڑنے کا عادی بنے کنٹرول کو کنٹرول کر کے رکھنا آزاد نہیں چھوڑنا بدھا رہا بدھی پیڑا بدھی پینڈا کدھر بھی جا رہا اس کو پابند کرنا لذتوں کا آدی نہیں بنانا لذتیں چھوڑنے کا عادی بنانا تاکہ اللہ کے لیے اگر حرام چھوڑنے کا وقت آئے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا اسی تربیت کہ تو حالات چھوڑنے کی پریکٹس کر تاکہ حرام سے بچنا آسان ہو تو اپنے نس کو لذتوں کا عادی نہیں بنانا نمبر آٹھ پاسقین کے بجائے صالحین کے صحبت اختیار کرنا کیوں برے لوگوں کے ساتھ رہے گا برائی بھی جائے گا نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نیکی کرے گا تو برے لوگوں کی صحبت سے تقویٰ خراب ہوتا ہے زبان پہ گالی آئی نگاہ کی حفاظت نکل گئی کھانے پینے میں بیڑی تمباکو کا آگے ہو گیا اور نماز چھوڑنے والا بنا کیوں دوستی جیسی سنگت ویسی رنگت تو ایک انسان برے لوگوں کے ساتھ رہ کے اس کا تقویٰ خراب ہوتا ہے وہ بگڑتا ہے لہذا آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں جن کے اندر دینداری نہیں ہے اسی طرح سے نو اللہ کے توبہ اور اختار کی کثرت کرے استغفار کرنا اپنے دل کی صفائی ہے جس سے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے آدمی اللہ میں نے گناہ کیا کو معاف کرے اللہ آئندہ نہیں کروں گا یہ جب بار بار کرتا ہے تو بچنے کی طاقت انسان میں پیدا ہوتی ہے لہٰذا آدمی صوبہ کا استفادار کا اہتمام کرے اور نمبر دس آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تقوا اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہ اے اللہ میرے نقص اس کا تقوی عطا فرما وہ ضبطیہ انتقم اے اللہ میرے نفس کو پاک کر اور بہترین طور پر کو پاک کرنے والا تو ہی ہے انت ولی و مولا ہا تو ہی اس کا ولی ہے تو ہی اس کا کارتاز ہے اس کا نگران ہے ایسی کئی دعائیں ہیں ان کو یاد کرے آپ تو اللہ سے تقوا کی دعا کریں تو کل ملا کے دس باتیں ہوئی اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توقع ادا فرمائے اور اتنی بڑی نعنت جو شروع قرآن میں اللہ نے بتلایا ہی یہ کوئی معمولی چیز نہیں جس کو شروعاتی میں بتا دیا گیا یہ قرآن ہے اس قرآن سے واقعی فائدہ ان کو ہوتا تو ہمارے اندر اگر تقویٰ ہے تو دنیا اور آصرت کی کامیابی ہم کو مل سکتی ہے ورنہ یہ نہ دنیا کی کامیابی دلاتے آزادی نہ دنیا کی کامیابی دلاتا ہے نہ آثرت کی اللہ رب العالمی ہم سب کو تقویٰ کی نعمت سے مالا مال فرمائیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس چیز کی توفیقہ فرمائیں اکوار اور سفید